بسم اللہ الرحمن رحیم دیباچہ یہ مختصر رسالہ خصوصیت کے ساتھ ان نوجوانوں کے لیے لکھا گیا ہے جو ہائی اسکولوں کی آخری جماعتوں یا کالج کی ابتدائی منزلوں میں تعلیم پاتے ہوں ان کے علاوہ عام ناظرین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے پہلے ہی ایڈیشن کو جو انیس سو میں شائع ہوا ہندوستان کے بہت سے مدرسوں نے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے بھی بہت سے اسکولوں نے اپنی اونچی جماعتوں میں شریک نصاب کر لیا اور دنیا کی پانچ بین الاقوامی زبانوں میں لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکا ہے ہمارے ہاں دینیات کی پوری تعلیم کا عام انداز اب تک یہ رہا ہے کہ طلباء کو زیادہ تر فقہی مسائل پڑھائے جاتے ہیں جن میں نماز روزہ تہارت اور اسی نوعیت کی دوسری چیزوں کی تفصیلات ہوتی ہیں عقائد کی تعلیم نسبتاً کم ہوتی ہے اور وہ بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی طالب علم کو آخر وقت تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے کیا چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے اس کے عقائد کا انسان کی زندگی سے کیا تعلق ہے وہ اگر تسلیم کیے جائیں تو ان کا فائدہ کیا ہے اور نہ تسلیم کیے جائیں تو نقصان کیا ہے اسلام محض تحکم کے طور پر ان عقائد کو منوا لینا چاہتا ہے یا اس کے پاس ان کی صحت و صداقت کے لیے کوئی دلیل بھی ہے یہ تمام امور دین کی سمجھ اور اعتقاد کی درستی کے لیے نہایت ضروری ہیں جب تک یہ ذہن نشین نہ ہوں فقہی مسائل کی تعلیم کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ ایمان کے بغیر احکام کی اطاعت ممکن ہی نہیں اور ایمان صرف عقائد ہی کے ٹھیک ٹھیک سمجھنے سے مستحکم ہو سکتا ہے اسی طرح نماز روزہ کے متعلق احکام بتانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ طالب علم کو عبادات اور احکام شریعت کی حکمتیں سمجھائی جائیں تاکہ وہ دل سے ان احکام کی پیرمی پر آمادہ ہو نماز کی ترکیب ظاہر ہے کہ اسی شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہو ورنہ جو سرے سے نماز ہی پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے یہ بتانے سے کیا حاصل کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے لہذا احکام نماز بیان کرنے سے پہلے طالب علم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز دراصل ہے کیا چیز یہ آپ پر کیوں فرض کی گئی ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور اسے ضائع کر دینے سے آپ کو کیا نقصان پہنچے گا اسی پر دوسرے احکام کو بھی قیاس کر لیجئے کہ ان سب کو پہلے دل میں اتارنا ضروری ہے پھر کہیں ان کی تفصیلات بیان کرنا مفید ہو سکتا ہے میں نے یہ رسالہ اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر مرتب کیا ہے اس میں دینی تعلیم کا ایک نیا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو پرانے طریقے سے بہت کچھ مختلف ہے اور خصوصاً موجودہ زمانے کے لحاظ سے مفید تر ہے میں نے اس میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا ہے اور قرآن مجید ہی کے طرز استدلال کی پیروی کی ہے خدا کرے یہ کوشش جس غرض کے لیے کی گئی ہے وہ پوری ہو اور یہ رسالہ تعلیم دینی کے لیے ایک نئے طرز کا دروازہ کھول دے جو نسبتاً زیادہ نتیجہ خیز ہو ابوالعلیٰ مودودی اپریل انیس سو ساٹھ باب اول اسلام وجہ تسمیہ لفظ اسلام کے معنی اسلام کی حقیقت کفر کی حقیقت کفر کے نقصانات اسلام کے فوائد وجہ تسمیہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھا گیا ہے یا اس قوم کے نام پر جس میں وہ مذہب پیدا ہوا مثلاً عیسائیت کا نام اس لیے عیسائیت ہے کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے بودمت مت کا نام اس لیے بدھ مت ہے کہ اس کے بانی مہاتما بودھ تھے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 پانی اور غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے اس کے دل کی حرکت اس کے خون کی گردش اس کے سانس کی آمد و رفت اسی ضابطے کی پابند ہے اس کا دماغ اس کا میدا اس کے پھیپھڑے اس کے اصاب اور عضلات اس کے ہاتھ پاؤں زبان آنکھیں کان اور ناک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 اس کے تمام اعضا اور اس کے جسم کے ایک ایک رونگٹے کا مذہب اسلام ہے کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق بنتے اور بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک اور کفر کے خیالات ظاہر کرتا ہے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 اگر کوئی اپنے موسم سے دگا کرتا ہے تو تم اسے احسان فراموش کہتے ہو لیکن انسان کے مقابلے میں انسان کی نمک حرامی غداری اور احسان فراموشی کی کیا حقیقت ہے انسان انسان کو کہاں سے رزق دیتا ہے وہ خدا کا دیا ہوا رزق ہی تو ہے حکومت اپنے ملازموں کو جو اختیار دیتی ہے وہ کہاں سے آئے ہیں خدا ہی نے تو اس کو فرما روائی کی طاقت دی ہے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 بھلا انسان کی کیا ہستی ہے کہ اس کے ماننے یا نہ ماننے سے ایسے بادشاہ کا کوئی نقصان ہو اس سے کفر اور سرکشی اختیار کر کے انسان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا البتہ خود اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے کفر اور نافرمانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو جائے ایسے شخص کو علم کا سیدھا راستہ کبھی نہ مل سکے گا کیونکہ جو علم خود اپنے خالق کو نہ جانے وہ کس چیز کو صحیح جان سکتا ہے اس کی عقل ہمیشہ ٹیڑے راستے پر چلے گی کیونکہ جو عقل خود اپنے بنانے والے کو پہچاننے میں غلطی کرے وہ اور کس چیز کو صحیح سمجھ سکتی ہے وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھائے گا اس کے اخلاق خراب ہوں گے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 جب وہ اس دنیا سے گزر کر آخرت کے عالم میں پہنچے گا تو وہ سب چیزیں جن پر وہ تمام عمر ظلم کرتا رہا تھا اس کے خلاف نالش کریں گی اس کا دماغ اس کا دل, اس کی آنکھیں اس کے کان اس کے ہاتھ پاؤں غرض اس کا رونگٹا رونگٹا خدا کی عدالت میں اس کے خلاف استخاصا کرے گا کہ اس ظالم نے تیرے خلاف بغاوت کی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 چنانچہ بے سمجھے وہ رات دن اس کی اطاعت کر ہی رہا ہے کیونکہ اس کے قانون قدرت کی خلاف ورزی کر کے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا لیکن خدا نے انسان کو علم کی قابلیت سوچنے اور سمجھنے کی قوت اور نیک و بد کی تمیز دے کر ارادے اور اختیار میں تھوڑی سی آزادی بخش है ہے اس آزادی میں دراصل انسان کا امتحان ہے اس کی عقل کا امتحان ہے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 بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے امتحان میں انسان کو آزاد رکھا ہے کہ جو طریقہ چاہے اختیار کرے اب ایک شخص تو وہ ہے جو خود اپنی اور کائنات کی فطرت کو نہیں سمجھتا اپنے خالق کی ذات و صفات کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے اور اختیار کی جو آزادی اسے دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر نافرمانی اور سرکشی کا طریقہ اختیار کر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 مسلم سائنسدان جتنا زیادہ سائنس پر عبور حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ خدا پر اس کا یقین بڑھے گا اور اتنا ہی زیادہ وہ خدا کا شکر گزار بدہ بنے گا اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ میرے مالک نے میری قوت اور میرے علم میں جو اضافہ کیا ہے اس سے میں اپنی اور تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کوشش کروں گا اور یہی اس کا صحیح شکریہ ہے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 جس سے تمام انسانوں کا بھلا ہو نہ یہ کہ ایک کا فائدہ اور بہتوں کا نقصان ہو سیاسیات میں اس کی تمام توجہ اس طرف ہوگی کہ دنیا میں امن عدل اور انصاف اور نیکی و شرافت کی حکومت ہو کوئی شخص یا کوئی جماعت خدا کے بندوں کو اپنا بندہ نہ بنائے حکومت اور اس کی تمام طاقتوں کو خدا کی امانت سمجھا جائے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 یا کسی فائدے کے لالچ میں اس کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوگا دنیا کی کامیابی بھی ایسے ہی شخص کا حصہ ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معزز اور شریف نہ ہوگا کیونکہ اس کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے چھکنے والا نہیں اور اس کا ہاتھ خدا کے سوا کسی کے آگے پھیلنے والا نہیں ذلت ایسے شخص کے پاس کیوں کر پھٹک سکتی ہے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 خواہشات نفس کا بندہ نہیں ہریس اور لالچی نہیں اپنی جائز محنت سے جو کچھ کماتا ہے اسی پر قینات کرتا ہے اور ناجائز دولت کے ڈھیر بھی اگر اس کے سامنے لگا دیے جائیں تو ان کو حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے یہ اطمینان کی دولت ہے جس سے بڑی کوئی دولت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبوب اور حردل عزیز بھی نہ ہوگا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 اسلام ہے انسان کا فطری مذہب یہ کسی قوم اور ملک کے ساتھ خاص نہیں ہر زمانے اور ہر قوم اور ہر ملک میں جو خدا شناس اور حق پسند لوگ گزرے ہیں ان سب کا یہی مذہب تھا وہ سب مسلم تھے قوم کی زبان میں اس مذہب کا نام اسلام ہو یا کچھ اور باپ دوم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 دب تک اسے چند باتوں کا علم نہ ہو اور وہ علم یقین کی حد تک پہنچا ہوا نہ ہو سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی کا پورا یقین ہونا چاہیے کیونکہ اگر اسے یہی یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو اس کی اطاعت کیسے کرے گا اس کے ساتھ خدا کی صفات کا علم بھی ضروری ہے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 جو ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا متی بنا دیتا ہے جس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے اس سے وہ اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے اور جس بات کو خدا پسند کرتا ہے وہ اس کو ایسے شوق سے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص دولت کمانے کے لیے شوق سے کام کرتا ہے یہ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 یہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے جرم کے لحاظ سے سزا کے مستحق ہیں مگر ان کی حیثیت مجرم کی ہے باغی کی نہیں ہے اس لیے کہ یہ بادشاہ کو بادشاہ مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں تین وہ جو ایمان نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں یہ دراصل باغی ہیں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 اور کہا کہ ایک بارش کا خدا ہے ایک ہوا کا خدا ہے ایک آگ کا خدا ہے غرض ایک ایک قوت کے الگ الگ خدا ہیں اور ایک خدا ان سب کا سردار ہے اس طرح خدا کی ذات و صفات کو سمجھنے میں لوگوں کی عقل نے بہت دھوکے کھائے ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں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 نبوت پیغمبری کی حقیقت پیغمبر کی پہچان پیغمبر کی اطاعت پیغمبر پر ایمان لانے کی ضرورت پیغمبری کی مختصر تاریخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ختم نبوت ختم نبوت کے دلائل پچھلے باپ میں تم کو تین باتیں بتائی گئی ہیں ایک یہ کہ خدا کی تعداد کے لیے خدا کی ذات و صفات اور اس کے پسندیدہ طریقے اور آخرت کی جزا و سزا کے متعلق صحیح علم کی ضرورت ہے اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر تم کو یقین کامل یعنی ایمان حاصل ہو دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے سخت امتحان میں نہیں ڈالا ہے کہ وہ خود اپنی کوشش سے یہ علم حاصل کر لے بلکہ اس نے خود انسانوں ہی میں سے بعض برگزیدہ بندوں یعنی پیغمبروں کو وہی کے ذریعے سے یہ علم عطا کیا اور ان کو حکم دیا کہ دوسرے بندوں تک اس علم کو پہنچا دیں تیسرے یہ کہ عام انسانوں پر اب صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے سچے پیغمبروں کو پہچانے جب ان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص حقیقت میں خدا کا سچا پیغمبر ہے تو ان کا فرض ہے کہ جو کچھ وہ تعلیم دے اس پر ایمان لائیں اور جو کچھ وہ حکم دیں اس کو تسلیم کریں اور جس طریقے پر وہ چلے اس کی پیروی کریں اب سب سے پہلے ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبری کی حقیقت کیا ہے اور پیغمبروں کو پہچاننے کی صورت کیا ہے پیغمبری کی حقیقت تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے ان سب کا انتظام خود ہی کر دیا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھو کتنا سامان اس کو دے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے دیکھنے کے لیے آنکھیں سننے کے لیے کان سوننے اور سانس لینے کے لیے ناک محسوس کرنے کے لیے سارے جسم کی کھال میں قوت لامسات چلنے کے لیے پاؤں کام کرنے کے لیے ہاتھ سوچنے کے لیے دماغ اور ایسی ہی بے شمار دوسری چیزیں جو پہلے سے اس کی سب ضرورتوں کا لحاظ کر کے اس کے چھوٹے سے جسم میں لپیٹ کر رکھ دی گئی ہیں پھر جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو زندگی بسر کرنے کے لیے اتنا سامان اس کو ملتا ہے جس کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہوا ہے روشنی ہے حرارت ہے پانی ہے زمین ہے ماں کے سینے میں پہلے سے دودھ موجود ہے ماں اور باپ اور عزیزوں حتیٰ کے غیروں کے دلوں میں بھی اس کی محبت اور شفقت پیدا کر دی گئی ہے جس سے اس کو پالا پوسا جاتا ہے پھر جتنا جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا سامان اس کو ملتا جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا زمین و آسمان کی ساری قوتیں اس کی پرورش اور خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں اس کے بعد اور آگے بڑھو دنیا میں کام کرنے کے لیے جتنی قابلیتوں کی ضرورت ہے وہ سب انسان کو دی گئی ہیں جسمانی قوت عقل سمجھ بوجھ گویائی اور ایسی ہی بہت سی قابلیتیں تھوڑی یا بہت ہر انسان میں موجود ہیں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام کیا ہے ساری قابلیتیں سب انسانوں کو یکساں نہیں دی اگر ایسا ہوتا تو کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا نہ کوئی کسی کی پرواہ کرتا اس لیے اللہ نے تمام انسانوں کی مجموعی ضرورتوں کے لحاظ سے سب قابلیتیں پیدا تو انسانوں ہی میں کی مگر اس طرح کے کسی کو ایک قابلیت زیادہ دے دی اور دوسرے کو دوسری قابلیت تم دیکھتے ہو کہ بعض لوگ جسمانی محنت کی قوتیں دوسروں سے زیادہ لے کر آتے ہیں بعض لوگوں میں کسی خاص ہنر یا پیشے کی پیدائشی قابلیت ہوتی ہے جس سے دوسرے محروم ہوتے ہیں اور بعض لوگوں میں ذہانت اور عقل کی قوت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے بعض پیدائش کی سپ سالار ہوتے ہیں بعض میں حکمرانی کی خاص قابلیت ہوتی ہے بعض تقریر کی غیر معمولی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں بعض میں انشا پردازی کا فطری ملکہ ہوتا ہے کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ریاضی میں خوب لڑتا ہے حت کے اس فن کے بڑے بڑے پیچیدہ سوالات اس طرح حل کر دیتا ہے کہ دوسروں کے ذہن وہاں تک نہیں پہنچتے ایک دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے جو عجیب عجیب چیزیں ایجاد کرتا ہے اور اس کی ایجادوں کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے ایک اور شخص ایسا بے نظیر قانونی دماغ لے کر آتا ہے کہ قانون کے جو نقطے برسوں غور کرنے کے بعد بھی دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتے اس کی نظر خود بخود ان تک پہنچ جاتی ہے یہ خدا کی دین ہے کوئی شخص اپنے اندر خود یہ قابلیتیں پیدا نہیں کر سکتا نہ تعلیم و تربیت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں دراصل یہ پیدائشی قابلیتیں ہیں اور خدا اپنی حکمت سے جس کو جو قابلیت چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے خدا کی اس بخشش پر بھی غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ انسانی تمدن کے لیے جن قابلیتوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ انسانوں میں پیدا کی جاتی ہیں اور جن کی ضرورت جس قدر کم ہوتی ہے وہ اسی قدر کم آدمیوں میں پیدا کی جاتی ہیں سپاہی بہت پیدا ہوتے ہیں کسان اور بڑھئی اور لوہار اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے آدمی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں مگر علمی و دماغی قوتیں رکھنے والے اور سیاست اور سپے سالاری کی قابلیتیں رکھنے والے کم پیدا ہوتے ہیں پھر وہ لوگ اور بھی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو کسی خاص فن میں غیر معمولی قابلیت کے مالک ہوں کیونکہ ان کے کارنامے صدیوں کے لیے انسانوں کو اپنے جیسے ماہر فن کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتے ہیں اب سوچنا چاہیے کہ دنیا میں انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف یہی ایک ضرورت تو نہیں ہے کہ انسانوں میں انجینئر ریاضی دان سائنسدان قانون دان سیاست کے ماہر معاشیات کے باکمال اور مختلف پیشوں کی قابلیت رکھنے والے لوگ ہی پیدا ہوں ان سب سے بڑھ کر ایک اور ضرورت بھی تو ہے اور وہ یہ کہ کوئی ایسا ہو جو انسان کو خدا کا راستہ بتائے دوسرے لوگ تو صرف یہ بتانے والے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے لیے کیا ہے اور اس کو کس کس طرح برتا جا سکتا ہے مگر کوئی یہ بتانے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ انسان خود کس کے لیے ہے اور انسان کو دنیا میں یہ سب سامان کس نے دیا ہے اور اس دینے والے کی مرضی کیا ہے تاکہ انسان اسی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کر کے یقینی اور دائمی کامیابی حاصل کرے یہ انسان کی اصلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے اور عقل یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ جس خدا نے ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کیا ہے اس نے ایسی اہم ضرورت کو پورا کرنے سے غفلت برتی ہوگی نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے خدا نے جس طرح ایک ایک ہنر اور ایک ایک علم و فن کی خاص قابلیت رکھنے والے انسان پیدا کیے ہیں اس طرح ایسے انسان بھی پیدا کیے ہیں جن میں خود خدا کے پہچاننے کی اعلیٰ قابلیت تھی اس نے ان کو دین اور اخلاق اور شریعت کا علم اپنے پاس سے عطا کیا اور ان کو اس خدمت پر مقرر کیا کہ دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہماری زبان میں نبی یا رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے پیغمبر کی پہچان جس طرح دوسرے علوم و فنون کے باکمال لوگ ایک خاص قسم کا ذہن اور ایک خاص قسم کی طبیعت لے کر پیدا ہوتے ہیں اسی طرح پیغمبر بھی ایک خاص قسم کی طبیعت لے کر آتے ہیں ایک پیدائشی شاعر کا کلام سنتے ہی ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شاعری کی خاص قابلیت لے کر پیدا ہوا ہے کیونکہ دوسرے لوگ خواہ کتنی ہی کوشش کریں ویسا شیر نہیں کہہ سکتے اسی طرح ایک پیدائشی مقرر ایک پیدائشی انشا پرداز ایک پیدائشی مجد ایک پیدائشی لیڈر بھی اپنے کارناموں سے صاف پہچان لیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے کام میں غیر معمولی قابلیت کا اظہار کرتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی ایسا ہی حال پیغمبر کا کری ہے اس کے ذہن میں وہ باتیں آتی ہیں جو دوسرے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ایسے مضامین بیان کرتا ہے جو اس کے سوا کوئی دوسرا انسان بیان نہیں کر سکتا اس کی نظر ایسی باریک باتوں تک خود بخود پہنچ جاتی ہے جن تک دوسروں کی نظر برسوں کے غور و فکر کے بعد بھی نہیں پہنچتی وہ جو کچھ کہتا ہے ہماری عقل اس کو قبول کرتی ہے ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے دنیا کے تجربات اور کائنات کے مشاہدوں سے اس کی ایک ایک بات سچی ثابت ہوتی ہے لیکن اگر ہم خود ویسی بات کہنا چاہیں تو نہیں کہہ سکتے پھر اس کی طبیعت ایسی پاکیزہ ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں سچا سیدھا اور شریفانہ طریقہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتا کوئی برا کام نہیں کرتا ہمیشہ نیکی اور صداقت کی تعلیم دیتا ہے اور جو کچھ دوسروں سے کہتا ہے اس پر خود عمل کر کے دکھاتا ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ جو کچھ کہے اس کے خلاف عمل کرے اس کے قول یا عمل میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی وہ دوسرے کے بھلے کی خاطر خود نقصان اٹھاتا ہے اور اپنے بھلے کے لیے کسی کا نقصان نہیں کرتا اس کی ساری زندگی سچائی شرافت پاک تینتی بلند خیالی اور اعلی درجے کی انسانیت کا نمونہ ہوتی ہے جس میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا انہی چیزوں کو دیکھ کر صاف پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے پیغمبر کی اطاعت جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے تو اس کی بات ماننا اس کی اطاعت کرنا اور اس کے طریقے کی پیروی کرنا ضروری ہے یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ تم ایک شخص کو پیغمبر بھی تسلیم کرو اور پھر اس کی بات بھی نہ مانو اس لیے کہ پیغمبر تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تم نے مان لیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے خدا کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے اب تم جو کچھ اس کے خلاف کہو گے یا کرو گے وہ خدا کے خلاف ہوگا اور جو بات خدا کے خلاف ہو وہ کبھی حق نہیں ہو سکتی لہذا کسی کو پیغمبر تسلیم کرنے سے یہ بات خود بخود لازم ہو جاتی ہے کہ اس کی بات کو بے چون چرا مان لیا جائے اور اس کے حکم کے آگے سر چھکا دیا جائے خواہ اس کی حکمت اور اس کا فائدہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے جو بات پیغمبر کی طرف سے ہے اس کا پیغمبر کی طرف سے ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچی ہے اور تمام مصلحتیں اور حکمتیں اس میں موجود ہیں اگر تمہاری سمجھ میں کسی بات کی مصلحت نہیں آتی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس بات میں کوئی خرابی ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خود تمہاری سمجھ میں کوئی خرابی ہے جو شخص کسی فن کا ماہر نہیں ہے ظاہر ہے وہ کسی فن کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا لیکن وہ کتنا بیوقوف ہوگا اگر وہ ماہر فن کی بات کو محض اس وجہ سے نہ مانے کہ اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی دیکھو دنیا کے ہر کام میں اس کے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے اور ماہر کی طرف رجوع کرنے کے بعد اس پر پورا بھروسہ کیا جاتا ہے اور اس کے کام میں دخل نہیں دیا جاتا کیونکہ سب لوگ سب کاموں کے ماہر نہیں ہو سکتے اور نہ دنیا بھر کی تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تمہیں اپنی تمام عقل اور ہوشیاری صرف اس بات میں صرف کرنی چاہیے کہ ایک بہترین ماہر فن کو تلاش کرو جب کسی کے متعلق تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ بہترین ماہر فن ہے تو اس پر تمہیں کامل بھروسہ کرنا چاہیے پھر اس کے کاموں میں دخل دینا اور ایک ایک بات کے متعلق یہ کہنا کہ پہلے ہمیں سمجھا دو ورنہ ہم نہ مانیں گے عقل مندی نہیں بلکہ سراسر بے وقوفی ہے کسی وکیل کو مقدمہ سپرد کرنے کے بعد تم ایسی حجتیں کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دفتر سے نکال دے گا کسی ڈاکٹر سے تم اس کی ایک ایک ہدایت پر دلیل پوچھو گے تو وہ تمہارا علاج چھوڑ دے گا ایسا ہی معاملہ مذہب کا بھی ہے تم کو خدا کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ خدا کی مرتی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے تمہارے پاس خود ان چیزوں کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اب تمہارا فرض ہے کہ خدا کے سچے پیغمبر کی تلاش کرو اس تلاش میں تم کو نہایت ہوشیاری اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے کیونکہ اگر کسی غلط آدمی کو تم نے پیغمبر سمجھ لیا تو وہ تمہیں غلط راستے پر لگا دے گا جب تمہیں خوب جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ فلا شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے تو اس پر تم کو پورا اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے ہر حکم کی करनी کرنی چاہیے पर پر ایمان की کی ضرورت جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے خدا کا پیغمبر بتائے تو یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو کہ پیغمبر پر ایمان لانا اور اس کی اتات اور پیروی کرنا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے اور جو شخص پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر خود اپنی عقل سے کوئی طریقہ نکالتا ہے وہ یقیناً گمراہ ہے اس معاملے میں لوگ عجیب عجیب غلطیاں کرتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں مگر نہ اس پر ایمان لاتے ہیں نہ اس کی پیروی قبول کرتے ہیں یہ صرف کافر ہی نہیں احمق بھی ہیں کیونکہ پیغمبر کو سچا پیغمبر ماننے کے بعد اس کی پیروی نہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر جھوٹ کی پیروی کرے ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہماقت نہیں ہو سکتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہم خود اپنی عقل سے حق کا راستہ معلوم کر لیں گے یہ بھی سخت غلطی ہے تم نے ریاضی پڑھی ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک سیدھا خط صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اس کے سوا جتنے بھی خط کھینچے جائیں گے وہ سب یا تو ٹیڑے ہوں گے یا اس دوسرے نقطے تک نہ پہنچیں گے ایسی ہی کیفیت حق کے راستے کی بھی ہے جس کو اسلام کی زبان میں سرات مستقیم یعنی سیدھا راستہ کہا جاتا ہے یہ راستہ انسان سے شروع ہو کر خدا تک جاتا ہے اور ریاضی کے اسی قاعدے کے مطابق یہ بھی ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے اس کے سوا جتنے راستے بھی ہوں گے یا تو سب ٹیڑے ہوں گے یا خدا تک نہ پہنچیں گے اب غور کرو کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ تو پیغمبر نے بتا دیا اور اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ سرات مستقیم ہے ہی نہیں اس راستے کو چھوڑ کر جو شخص خود کوئی راستہ تلاش کرے گا اس کو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور پیش آئے گی یا تو اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ ملے گا ہی نہیں یا اگر ملا بھی تو بہت پھیر کا راستہ ہوگا خطے مستقیم نہ ہوگا بلکہ خطے منہنی ہوگا پہلی صورت میں تو اس کی تباہی ظاہر ہے رہی دوسری صورت تو اس کے بھی حماقت ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا ایک بے عقل جانور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے خط منہنی کو چھوڑ کر خط مستقیم ہی کو اختیار کرتا ہے پھر اس انسان کو تم کیا کہو گے جس کو خدا کا ایک نیک بندہ سیدھا راستہ بتائے اور وہ کہے کہ نہیں میں تیرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلوں گا بلکہ خود ٹیڑھے راستوں پر بھٹک بھٹکا کر منزل مقصود تلاش کر لوں گا یہ تو وہ بات ہے جو سرسری نظر میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے لیکن اگر تم زیادہ غور کر کے دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جو شخص پیغمبر پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے اس کو خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا نہ ٹیڑھا نہ سیدھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص سچے آدمی کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے اس کے دماغ میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہوگی جس کے سبب سے وہ سچائی سے منہ موڑتا ہے یا تو اس کی سمجھ بوجھ ناقص ہوگی یا اس کے دل میں تکبر ہوگا یا اس کی طبیعت ایسی ٹیڑی ہوگی کہ وہ نیکی اور صداقت کی باتوں کو قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوگی یا وہ باپ دادا کی اندھی تقلید میں گرفتار ہوگا اور جو غلط باتیں رسم کے طور سے پہلے سے چلی آتی ہیں ان کے خلاف کسی بات کو ماننے پر تیار نہ ہوگا یا وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہوگا اور پیغمبر کی تعلیم کو ماننے سے اس لیے انکار کرے گا کہ اس کے مان لینے کے بعد گناہوں اور ناجائز باتوں کی آزادی باقی نہیں رہتی یہ تمام اسباب ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک سبب بھی کسی شخص میں موجود نہ ہو تو اس کو خدا کا راستہ ملنا غیر ممکن ہے اور اگر کوئی سبب بھی موجود نہ ہو تو یہ ناممکن ہے کہ ایک سچا غیر متاثر اور نیک آدمی ایک سچے پیغمبر کی تعلیم قبول کرنے سے انکار کر دے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے اور خدا ہی کا یہ حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو اب جو کوئی پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا وہ خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے دیکھو تم جس سلطنت کی رایت ہو اس کی طرف سے جو حاکم بھی مقرر ہوگا تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی اگر تم اس کو حاکم تسلیم کرنے سے انکار کرو گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے خود سلطنت کے خلاف بغاوت کی ہے سلطنت کو ماننا اور اس کے مقرر کیے ہوئے حاکم کو نہ ماننا دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں ایسی ہی مثال خدا اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بھی ہے خدا تمام انسانوں کا حقیقی بادشاہ ہے جس شخص کو اس نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو اور جس کی اطاعت کا حکم دیا ہو ہر انسان کا فرض ہے کہ اس کو پیغمبر تسلیم کرے اور ہر دوسری چیز کی پیروی چھوڑ کر صرف اسی کی پیروی کرے سے منہ موڑنے والا بہرحال کافر ہے خواہ وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو پیغمبری کی مختصر تاریخ اب ہم تم کو بتاتے ہیں کہ نو انسانی میں پیغمبری کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا اور کس طرح ترقی کرتے کرتے ایک آخری اور سب سے بڑے پیغمبر پر ختم ہوا تم نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے ایک انسان کو پیدا کیا پھر اسی انسان سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور اس جوڑے کی نسل چلائی جو بے شمار صدیوں میں پھیلتے پھیلتے تمام روئے زمین پر چھا گئی دنیا میں جتنے انسان بھی پیدا ہوئے ہیں وہ سب اسی ایک جوڑے کی اولاد ہیں تمام قوموں کی مذہبی اور تاریخی روایات متفق ہیں کہ نو انسانی کی ابتدا ایک ہی انسان سے ہوئی ہے سائنس کی تحقیقات سے بھی ثابت نہیں ہوا کہ زمین کے مختلف حصوں میں الگ الگ انسان بنائے گئے تھے بلکہ سائنس کے اکثر علماء بھی یہی قیاس کرتے ہیں کہ پہلے ایک ہی انسان پیدا ہوا ہوگا اور انسان کی موجودہ نسل دنیا میں جہاں کہیں بھی پائی جاتی ہے اسی ایک شخص کی اولاد ہے ہماری زبان میں اس پہلے انسان کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں ی سے لفظ آدمی نکلا ہے جو انسان کا ہم مانے ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہی کو بنایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دیں یعنی ان کو یہ بتائیں کہ تمہارا اور تمام دنیا کا خدا ایک ہے اسی کی تم عبادت کرو اسی کے آگے سر جھکاؤ اسی سے مدد مانگو اور اسی کی مرضی کے مطابق دنیا میں نیکی اور انصاف کی زندگی بسر کرو اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو اچھا انعام ملے گا اور اگر اس کی اطاعت سے منہ مو موڑو گے تو بڑی سزا پاؤ گے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ اچھے تھے وہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلتے رہے مگر جو لوگ برے تھے انہوں نے اسے چھوڑ دیا رفتہ رفتہ ہر قسم کی برائیاں پیدا ہو گئیں کسی نے سورج اور چاند اور تاروں کو پوجنا شروع کر دیا کسی نے درختوں اور جانوروں اور دریاؤں کی پرستش شروع کر دی کسی نے خیال کیا کہ ہوا اور پانی اور آگ اور بیماری اور تندرستی اور قدرت کی دوسری نعمتوں اور قوتوں کے خدا الگ الگ ہیں ہر ایک کی پرستش کرنی چاہیے تاکہ سب خوش ہو کر ہم پر مہربان ہوں. اسی طرح جہالت کی وجہ سے شرک اور بت پرستی کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئیں جن سے بیسیوں مذہب نکل آئے یہ وہ زمانہ تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل چکی تھی مختلف قومیں بن گئی تھیں ہر قوم نے اپنا ایک نیا مذہب بنا لیا تھا اور ہر ایک کی رسمیں الگ تھیں خدا کو بھولنے کے ساتھ لوگ اس قانون کو بھی بھول گئے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سکھایا تھا لوگوں نے خود اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی ہر قسم کی بری رسمیں پیدا ہوئیں ہر قسم کے جاہلانہ خیالات پھیلے اچھے اور برے کی تمیز میں غلطیاں کی گئیں بہت سی بری چیزیں اچھی سمجھ لی گئیں اور بہت سی اچھی چیزوں کو برا ٹھہرا لیا گیا اب اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجنے شروع کیے جو لوگوں کو اسی اسلام کی تعلیم دینے لگے جس کی تعلیم اول اول حضرت آدم علیہ السلام نے انسانوں کو دی تھی ان پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا انہیں ایک خدا کی پرستش دکھائی شرک اور بت پرستی سے روکا جاہلانہ رسموں کو توڑا خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا اور صحیح قوانین بتا کر ان کی پیروی کی ہدایت کی ہندوستان چین عراق ایران مصر افریقہ یورپ قرض دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں خدا کی طرف سے اس کے سچے پیغمبر نہ آئے ان سب کا مذہب ایک ہی تھا اور وہ یہی مذہب تھا جس کو ہم اپنی زبان میں اسلام کہتے ہیں یہ اس کی تشریح ہے عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اسلام کی ابتداء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام تک کہہ دیا جاتا ہے دراصل یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے طالب علم کے ذہن سے قطعی طور پر نکل جانا چاہیے ہر طالب علم کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اسلام ہمیشہ سے نو انسانی کا ایک ہی حقیقی مذہب ہے اور دنیا میں جب اور جہاں بھی کوئی پیغمبر خدا کی طرف سے آیا ہے وہ یہی مذہب لے کر آیا ہے البتہ تعلیم کے طریقے اور زندگی کے قوانین ذرا مختلف تھے ہر قوم میں جس قسم کی جہالت پھیلی ہوئی تھی اسی کو دور کرنے پر زور دیا گیا جس قسم کے غلط خیالات رائش تھے انہیں کی اصلاح پر زیادہ توجہ صرف کی گئی تہذیب و تمدن اور علم و عقل کے لحاظ سے جب قومیں ابتدائی درجے میں تھیں تو ان کو سادہ تعلیم اور سادہ شریعت دی گئی جیسی جیسی ترقی ہوتی گئی تعلیم اور شریعت کو بھی وسیع کیا جاتا رہا مگر یہ اختلافات صرف ظاہری شکل کے تھے روح سب کی ایک تھی یعنی اعتقاد میں توحید اعمال میں نیکی و سلامت روی اور آخرت کی جزا و سزا پر یقین پیغمبروں کے ساتھ بھی انسان نے عجیب معاملہ کیا پہلے تو ان کو تکلیفیں دی گئیں ان کی ہدایت کو ماننے سے انکار کیا گیا کسی کو وطن سے نکالا گیا کسی کو قتل کیا گیا کسی کو عمر بھر کی تعلیم و تلقین کے بعد مشکل سے پانچ دس پیروں میں سر سکے مگر خدا کے یہ برگزیدہ بندے برابر اپنا کام کیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کی تعلیمات نے اثر کیا اور بڑی بڑی قومیں ان کی پیرو بن گئیں اس کے بعد گمراہی نے دوسری صورت اختیار کی پیغمبروں کی وفات کے بعد ان کی امتوں نے ان کی تعلیمات کو بدل ڈالا ان کی لائی ہوئی کتابوں میں اپنی طرف سے ہر قسم کے خیالات ملا دیے عبادتوں کے نئے نئے طریقے اختیار کیے بازوں نے خود پیغمبروں کی پرستش شروع کر دی کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا اوتار قرار دیا یعنی یہ کہ خدا خود انسان کی صورت میں اتر آیا تھا کسی نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہا کسی نے اپنے پیغمبر کو خدائی میں شریک ٹھہرایا غرض انسان نے عجب ستم ظریفی کی کہ جن لوگوں نے بتوں کو توڑا تھا انسان نے خود انہی کو بت بنا لیا پھر جو شریعتیں یہ پیغمبر اپنی امتوں کو دے گئے تھے ان کو بھی طرح طرح سے بگاڑا گیا ان میں ہر قسم کی جاہلانہ رسمیں ملا دی گئیں افسانوں اور جھوٹی روایتوں کی آمیزش کر دی گئی انسانوں کے بتائے ہوئے قوانین کو ان کے ساتھ خلط ملط کر دیا گیا یہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہ رہا کہ پیغمبر کی اصلی تعلیم اور اصلی شریعت کیا تھی اور بعد بالوں نے اس میں کیا کیا ملا دیا اس کی تشریح ہے یہاں یہ بات طالب علم کے ذہن نشی ہو جانی چاہیے کہ پیغمبروں کی امتوں نے اس طرح اپنے اصل مذہب یعنی اسلام کو بگاڑ کر وہ مذہب بنائے ہیں جو اس وقت مختلف ناموں سے دنیا میں پائے جاتے ہیں مثلاً عیسیٰ علیہ السلام نے جس مذہب کی تعلیم دی تھی وہ تو اسلام ہی تھا مگر ان کے بعد ان کے پیروؤں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا ڈالا اور ان کی دی ہوئی تعلیم کے ساتھ کچھ دوسری باتیں ملا جلا کر وہ مذہب ایجاد کر لیا جس کا نام آج عیسائیت ہے خود پیغمبروں کی زندگی کے حالات بھی روایتوں میں ایسے گم ہو گئے کہ ان کے متعلق کوئی چیز بھی قابل اعتبار نہ رہی تاہم پیغمبروں کی کوششیں سب کی سب گا نہیں گئیں تمام ملاوٹوں کے باوجود کچھ نہ کچھ اصلی صداقت ہر قوم میں باقی رہ گئی خدا کا خیال اور آخرت کی زندگی کا خیال کسی نہ کسی صورت میں تمام قوموں کے اندر پھیل گیا نیکی اور صداقت اور اخلاق کے چند اصول عام طور پر دنیا میں تسلیم کر لیے گئے اور تمام قوموں کے پیغمبروں نے الگ الگ ایک ایک قوم کو اس حد تک تیار کر دیا کہ دنیا میں ایک ایسے مذہب کی تعلیم پھیلائی جا سکے جو بلا امتیاز ساری نو انسانی کا مذہب ہو جیسا کہ ہم نے تم کو اوپر بتایا ہے ابتدان ہر قوم میں الگ الگ پیغمبر آتے تھے اور ان کی تعلیم ان کی قوم ہی کے اندر محدود رہتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سب قومیں ایک دوسرے سے الگ تھیں ان کے درمیان زیادہ میل جول نہ تھا ہر قوم اپنے وطن کی حدود میں گویا مقید تھی ایسی حالت میں کوئی عام اور مشترک تعلیم تمام قوموں میں پھیلنی بہت مشکل تھی اس کے علاوہ مختلف قوموں کے حالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے جہالت زیادہ بڑھی ہوئی تھی اور اس جہالت کی بدولت اعتقاد اور اخلاق کی جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں وہ ہر جگہ مختلف صورت کی تھیں اس لیے ضروری تھا کہ خدا کے پیغمبر ہر قوم کو الگ الگ تعلیم و ہدایت دیں آہستہ آہستہ غلط خیالات کو مٹا کر صحیح خیالات کو پھیلائیں رفتہ رفتہ جاہلانہ طریقوں کو چھوڑ کر درجے کے قوانین کی پیروی سکھائیں اور اس طرح ان کی تربیت کریں جیسے بچوں کی کی جاتی ہے خدا ہی جانتا ہے کہ اس طریقے سے قوموں کی تعلیم میں کتنے ہزار برس صرف ہوئے ہوں گے بہرحال ترقی کرتے کرتے آخرکار وہ وقت آیا جب نو انسانی بچپن کی حالت سے گزر کر سن بلوغ کو پہنچنے لگی تجارت و صنعت و حرفت کی ترقی کے ساتھ ساتھ قوموں کے تعلقات ایک دوسرے سے قائم ہو گئے چین و جاپان سے لے کر یورپ و افریقہ کے دور دراز ملکوں تک جہاز رانی اور خشکی کے سفروں کا سلسلہ قائم ہو گیا اکثر قوموں میں تحریر کا رواج ہوا علوم و فنون پھیلے اور قوموں کے درمیان خیالات اور علمی مضامین کا تبادلہ ہونے لگا بڑے بڑے فاتح پیدا ہوئے انہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کر کے کئی کئی ملکوں اور کئی کئی قوموں کو ایک سیاسی نظام میں ملا دیا اس طرح وہ دوری اور جدائی جو پہلے انسانی قوموں میں پائی جاتی تھی رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئی اور یہ ممکن ہو گیا کہ اسلام کی ایک ہی تعلیم اور ایک ہی شریعت تمام دنیا کے لیے بھیجی جائے اب سے ڈھائی ہزار برس پہلے انسان کی حالت اس حد تک ترقی کر چکی تھی کہ گویا وہ خود ہی ایک مشترک مذہب مانگ رہا تھا بدھ مت اگرچہ کوئی پورا مذہب نہ تھا اس میں محض چند اخلاقی اصول ہی تھے مگر ہندوستان سے نکل کر وہ ایک طرف جاپان اور منگولیا تک اور دوسری طرف افغانستان اور بخارا تک پھیل گیا اور اس کی تبلیغ کرنے والے دور دور ملکوں تک جا پہنچے اس کے چند صدی بعد عیسائی مذہب پیدا ہوا اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی تعلیم لے کر آئے تھے مگر ان کے بعد عیسائیت کے نام سے ایک ناقص مذہب بنا لیا گیا اور عیسائیوں نے اس مذہب کو ایران سے لے کر افریقہ اور یورپ کے دور دراز ملکوں میں پھیلا دیا یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ اس وقت دنیا خود ایک عام انسانی مذہب مانگ رہی تھی اور اس کے لیے یہاں تک تیار ہو گئی تھی کہ جب اسے کوئی پورا اور صحیح مذہب نہ ملا تو اس نے کچے اور نا تمام مذہبوں ہی کو انسانی قوموں میں پھیلانا شروع کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ تھا وہ وقت جب تمام دنیا اور تمام انسانی قوموں کے لیے ایک پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں پیدا کیا گیا اور ان کو اسلام کی پوری تعلیم اور مکمل قانون دے کر اس خدمت پر معمور کیا گیا کہ اسے سارے جہان میں پھیلا دیں دنیا کا جغرافیہ اٹھا کر دیکھو تم ایک ہی نظر میں محسوس کر لوگے کہ تمام جہان کی پیغمبری کے لیے روئے زمین پر عرب سے زیادہ موضوع مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ ملک ایشیا اور افریقہ کے عین وسط میں واقع ہے اور یورپ بھی یہاں سے بہت قریب ہے خصوصاً اس زمانے میں یورپ کی متمدن قومیں زیادہ تر یورپ کے جنوبی حصے میں آباد تھیں اور یہ حصہ عرب سے اتنا ہی قریب ہے جتنا ہندوستان سے پھر اس زمانے کی تاریخ پڑھو تم کو معلوم ہوگا کہ اس نبوت کے لیے اس زمانے میں عربی قوم سے زیادہ موزوں کوئی قوم نہ تھی دوسری بڑی بڑی قومیں اپنا اپنا زور دکھا کر گویا بے دم ہو چکی تھیں اور عربی قوم تازہ دم تھی تمدن کی ترقی سے دوسری قوموں کی عادتیں بگڑ گئی تھیں اور عربی قوم میں اس وقت کوئی ایسا تمدن نہیں تھا جو اس کو آرام طلب اور ایش پسند اور رزیل بنا دیتا چھٹی صدی عیسوی کے عرب اس زمانے کی متمدن قوموں کے برے اثرات سے بالکل پاک تھے ان میں وہ تمام انسانی خوبیاں موجود تھیں جو ایک ایسی قوم میں ہو سکتی ہیں جس کو تمدن کی ہوا نہ لگی ہو وہ بہادر تھے بے خوف تھے فیاض تھے عہد کے پابند تھے آزاد خیال اور آزادی کو پسند کرنے والے تھے کسی قوم کے غلام نہ تھے اپنی عزت پر جان دے دینا ان کے لیے آسان تھا نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور عیش و عشرت سے بیگانہ تھے اس میں شک نہیں کہ ان میں بہت سی برائیاں بھی تھیں جیسا کہ آگے چل کر تم کو معلوم ہوگا مگر یہ برائیاں اس لیے تھیں کہ ڈھائی ہزار برس سے ان کے ہاں کوئی پیغمبر نہ آیا تھا اس کی تشریح ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھائی ہزار برس پہلے گزر چکا تھا اس لمبی مدت کے اندر کوئی پیغمبر عرب میں پیدا نہیں ہوا نہ کوئی ایسا رہنما پیدا ہوا تھا جو ان کے اخلاق کو درست کرتا اور انہیں تہذیب سکھا تھا صدیوں تک ریگستان میں آزادی کی زندگی بسر کرنے کے سبب سے ان میں جہالت پھیل گئی تھی اور وہ اپنی جہالت میں اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ ان کو آدمی بنانا کسی معمولی انسان کے بس کا کام نہ تھا لیکن اس کے ساتھ ان میں یہ قابلیت ضرور موجود تھی کہ اگر کوئی زبردست انسان ان کی اصلاح کر دے اور اس کی تعلیم کے اثر سے وہ کسی اعلی درجے کے مقصد کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو دنیا کو زیرو زبر کر ڈالیں پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایسی ہی جوان اور طاقتور قوم کی ضرورت تھی اس کے بعد عربی زبان کو دیکھو تم جب اس زبان کو پڑھو گے اور اس کے علم و ادب کا مطالعہ کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ بلند خیالات کو ادا کرنے اور خدائی علم کی نہایت نازک اور باریک باتیں کرنے اور دلوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ موضوع کوئی زبان نہیں ہے اس زبان کے مختصر جملوں میں بڑے بڑے مضامین ادا ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں ایسا زور ہوتا ہے کہ دلوں میں تیر و نشتر کی طرح اثر کرتے ہیں ایسی شیرنی ہوتی ہے کہ کانوں میں رس پڑتا معلوم ہوتا ہے ایسا نغمہ ہوتا ہے کہ آدمی بے اختیار جھومنے لگتا ہے قرآن جیسی کتاب کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی بس اللہ تعالی کی یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ اس نے تمام جہان کی پیغمبری کے لیے عرب کے مقام کو منتخب کیا آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ جس ذات مبارکہ کو اس کام کے لیے پسند کیا گیا وہ کیسی بے نظیر تھی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ذرا ایک ہزار چار سو برس پیچھے پلٹ کر دیکھو دنیا میں نہ تار برقی تھی نہ فون تھے نہ ریل تھی نہ چھاپے خانے تھے نہ اخبار اور رسالے شایا ہوتے تھے نہ کتابیں چھپتی تھیں نہ سفر اور سیاحت کی وہ آسانیاں تھیں جو آج کل پائی جاتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے میں مہینوں کی مسافت طے کرنی پڑتی تھی ان حالات میں دنیا کے درمیان عرب کا ملک سب سے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا اس کے ارد گرد ایران روم اور مصر کے ملک تھے جن میں کچھ علوم و فنون کا چرچا تھا مگر ریت کے بڑے بڑے سمندروں نے عرب کو ان سب سے جدا کر رکھا تھا عرب سوداگر اونٹوں پر مہینوں کی راہ طے کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے مگر یہ تعلق صرف مال کی خرید و فروخت کی حد تک تھا خود عرب میں کوئی اعلی درجے کا تمدن نہ تھا نہ کوئی مدرسہ تھا نہ کوئی کتب خانہ تھا نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا تمام ملک میں گنتی کے چند لوگ تھے جن کو کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا مگر وہ بھی اتنا نہیں کہ اس زمانے کے علوم و فنون سے آشنا ہوتے وہاں کوئی باقاعدہ حکومت بھی نہ تھی کوئی قانون بھی نہ تھا ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا آزادی کے ساتھ لوٹ مار ہوتی تھی آئے دن خوریز لڑائیاں ہوتی رہتی تھی آدمی کی جان کوئی قیمت ہی نہ رکھتی تھی جس کا جس پر بس چلتا اسے مار ڈالتا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیتا اخلاق اور تہذیب کی ان کو ہوا تک نہ لگی تھی بدکاری اور شرابخوری اور چوئے بازی کا بازار گرم تھا لوگ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف برہنہ ہو جاتے تھے عورتیں تک ننگی ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں حرام و حلال کی کوئی طویز نہ تھی ربوں کی آزادی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ کوئی شخص کسی قائدے کسی قانون کسی ضابطے کی پابندی کے لیے تیار نہ تھا نہ کسی حاکم کی اطاعت قبول کر سکتا تھا اس پر جہالت کی ساری قوم پتھر کے بتوں کو پوچھتی تھی راستہ چلتے میں کوئی اچھا سا پتھر مل جاتا تو اسی کو سامنے رکھ کر پرستش کر لیتے تھے یعنی جو گردنیں کسی کے سامنے نہ چھپتی تھیں وہ پتھروں کے سامنے چھپ جاتی تھیں اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پتھر ان کی حاجت روائی کریں گے ایسی قوم اور ایسے حالات میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے بچپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اس لیے اس گئی گزری حالت میں جو تربیت مل سکتی تھی وہ بھی اس کو نہیں ملتی ہوش سنبھالتا ہے تو عرب لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگتا ہے جوان ہوتا ہے تو سوداگری میں لگ جاتا ہے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب انہی عربوں کے ساتھ ہے جن کی حالت تم نے اوپر دیکھی ہے تعلیم کا نام تک نہیں حتی کہ پڑھنا بھی نہیں آتا مگر اس کے باوجود اس کی عادتیں اس کے اخلاق اس کے خیالات سب سے جدا ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کسی سے بد کلامی نہیں کرتا اس کی زبان میں سختی کے بجائے شیرنی ہے اور وہ بھی ایسی کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں وہ کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نہیں لیتا اس کی ایمانداری کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنے قیمتی مال اس کے پاس حفاظت کے لیے رکھ پاتے ہیں اور وہ ہر ایک کے مال کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتا ہے ساری قوم اس کی دھیانت پر بھروسہ کرتی ہے اور اسے امین کے نام سے پکارتی ہے اس کی شرم و حیا کا یہ حال ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد کسی نے اس کو برہنہ نہیں دیکھا اس کی شائستگی کا یہ حال ہے کہ بدتمیز اور گندے لوگوں میں پلنے اور رہنے کے باوجود ہر بدتمیزی اور ہر گندگی سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ہر کام میں صفائی اور ستھرائی پائی جاتی ہے اس کے خیالات اتنے پاکیزہ ہیں کہ اپنی قوم کو لوٹ مار اور خوریزی کرتے دیکھ کر اس کا دل دکھتا ہے اور وہ لڑائیوں کے موقع پر صلح و صفائی کرانے کی کوشش کرتا ہے دل ایسا نرم ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے پھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے مسافروں کی میزبانی کرتا ہے کسی کو اس سے دکھ نہیں پہنچتا اور وہ خود دوسروں کی خاطر دکھ اٹھاتا ہے پھر عقل ایسی صحیح ہے کہ بت پرستوں کی اس قوم میں رہ کر بھی وہ بتوں سے نفرت کرتا ہے کبھی کسی مخلوق کے آگے سر نہیں چکاتا اس کے اندر سے خود بخود آواز آتی ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سے کوئی پوجنے کے لائق نہیں اس کا دل آپ سے آپ کہتا ہے کہ خدا تو ایک ہی ہو سکتا ہے اور ایک ہی ہے اس چاہل قوم میں یہ شخص ایسا ممتاز نظر آتا ہے گویا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا چمک رہا ہے یا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک شما روشن ہے چالیس برس کے قریب اس طرح پاک صاف اور اعلی درجے کی شریفانہ زندگی بسر کرنے کے بعد یہ شخص اس تاریکی سے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی گھبرا ہوتا ہے چہالت بد اخلاقی بد کرداری بد نظمی اور شرک و بت پرستی کا یہ ہولناک سمندر جو اس کو گھیرے ہوئے تھا اس سے وہ نکل جانا چاہتا ہے کیونکہ یہاں کوئی چیز بھی اس کی طبیعت کے مناسب نہیں آخر وہ آبادی سے دور ایک پہال کے غار میں جا جا کر تنہائی اور سکون کے عالم میں کئی کئی دن گزارنے لگتا ہے فاقے کر کر کے اپنی روح اور اپنے دل و دماغ کو اور زیادہ پاک صاف کرتا ہے سوچتا ہے غور و فکر کرتا ہے اور کوئی روشنی ڈھونڈتا ہے جس سے وہ اس چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی کو دور کر دے ایسی قوت و طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے وہ اس بگڑی ہوئی دنیا کو توڑ پھوڑ کر پھر سے سنوار دے یک, یک اس کی حالت میں ایک عظیم الشان تغیر رونما ہوتا ہے ایک دم سے اس کے دل میں وہ روشنی آ جاتی ہے جس کو اس کی فطرت مانگ رہی تھی اچانک اس کے اندر وہ طاقت بھر جاتی ہے جس کا ظہور اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا وہ غار کی تنہائی سے نکل آتا ہے اپنی قوم کے پاس آتا ہے اس سے کہتا ہے کہ یہ بت کسی کام کی نہیں انہیں چھوڑ دو یہ زمین یہ چاند یہ سورج یہ تارے یہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں ایک خدا کی مخلوق ہیں وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے وہی رسک دینے والا ہے وہی مارنے اور جلانے والا ہے سب کو چھوڑ کر اسی کو پوچھو سب کو چھوڑ کر اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرو یہ چوری یہ لوٹ مار یہ شرابخوری یہ جوا یہ بدکاریاں جو تم کرتے ہو سب گناہ ہیں انہیں چھوڑ دو خدا انہیں پسند نہیں کرتا سچ بولو انصاف کرو نہ کسی کی جان لو نہ کسی کا مال چھینو جو کچھ لو حق کے ساتھ لو جو کچھ دو حق کے ساتھ دو تم سب انسان ہو انسان اور انسان سب برابر ہیں بزرگی اور شرافت انسان کی نسل اور نصب میں نہیں رنگ غروب اور مال و دولت میں نہیں خدا پرستی نیکی اور پاکیزگی میں ہے جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اور نیک اور پاک ہے وہی اعلی درجے کا انسان ہے اور جو ایسا نہیں وہ کچھ بھی نہیں مرنے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے اس سادل حقیقی کے ہاں نہ کوئی سفارش کام آئے گی نہ رشوت چلے گی نہ کسی کا نصب پوچھا جائے گا وہاں صرف ایمان اور نیک عمل کی پوچھو گی جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس کے پاس ان میں سے کچھ نہ ہوگا وہ نا دوزخ میں ڈالا جائے گا جاہل قوم نے اس نیک انسان کو محض اس قصور میں ستانا شروع کیا کہ وہ ایسی باتوں کو برا کیوں کہتا ہے جو باپ دادا کے وقتوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں اور ان باتوں کی تعلیم کیوں دیتا ہے جو بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہیں اسی قصور پر انہوں نے اسے گالیاں دیں پتھر مارے اس کے لیے جینا مشکل کر دیا اس کے قتل کی سازشیں کی ایک دو دن نہیں اکٹے تیرہ برس تک سخت سے سخت ظلم توڑے یہاں تک کہ اسے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا پھر وطن سے نکال کر بھی دم نہ لیا جہاں اس نے پناہ لی تھی وہاں بھی کئی برس اس کو پریشان کرتے رہے یہ سب تکلیفیں اس نے ایک انسان نے کس لیے اٹھائیں صرف اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو سیدھا راستہ بتانا چاہتا تھا اس کی قوم اسے بادشاہی دینے کے لیے تیار تھی دولت کے ڈھیر اس کے قدموں میں ڈالنے پر آمادہ تھی بشرطے کہ وہ اپنی اس تعلیم سے باز آ جائے مگر اس نے سب چیزوں کو ٹھکرا دیا اور اپنی بات پر قائم رہا کیا اس سے بڑھ کر نیک دلی اور صداقت تمہارے خیال میں آ سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی فائدے کی خاطر نہیں محض دوسروں کے پھلے کی خاطر تکلیفیں اٹھائے وہی لوگ جن کے فائدے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے اس کو پتھر مارتے ہیں اور وہ ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہے انسان تو کیا فرشتے بھی اس کی نیکی پر قربان جائیں پھر دیکھو جب یہ شخص اپنے غار سے یہ تعلیم لے کر نکلا تو اس میں کتنا بڑا انقلاب ہو گیا اب جو کلام وہ سنا رہا تھا وہ ایسا فصی و بلیغ تھا کہ کسی نے نہ اس سے پہلے ایسا کلام کہا نہ اس کے بعد کوئی کہہ سکا عرب والوں کو اپنی شاعری اپنی خطابت اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا اس نے اربوں سے کہا کہ تم ایک ہی صورت اس کلام کے مانند بنا لاؤ مگر سب کی گردنیں آجیزی سے چھپ گئیں حد یہ کہ خود اس شخص کی اپنی بول چال اور تقریر کی زبان بھی اتنی اعلی درجے کی نہ تھی جتنی اس خاص کلام کی تھی چنانچہ آج بھی جب ہم اس کی دوسری تقریروں کا مقابلہ اس کلام سے کرتے ہیں تو دونوں میں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے اس نے اس ان پڑھ صحرا نشی انسان نے حکمت اور دانائی کی ایسی باتیں کہنی شروع کی کہ نہ اس سے پہلے کسی انسان نے کہی تھی نہ اس کے بعد آج تک کوئی کہہ سکا نہ چالیس برس کی عمر سے پہلے خود اس کی زبان سے وہ کبھی سنی گئی تھی اس امی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق معاشرت معیشت سیاست اور انسانی زندگی کے تمام معاملات کے متعلق ایسے قانون بنائے کہ بڑے بڑے عالم اور عاقل برسوں کے غور و خوض اور ساری عمر کے تجربات کے بعد بمشکل ان حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور دنیا کے تجربات جتنے بڑھتے جاتے ہیں ان کی حکمتیں اور زیادہ کھلتی جاتی ہیں تیرہ سو برس سے زیادہ مدت گزر چکی ہے مگر آج بھی اس کے بنائے ہوئے قانون میں کسی ترمیم کی گنجائش نظر نہیں آتی دنیا کے قانون ہزاروں مرتبہ بنے اور بگڑے ہر آزمائش میں ناکام ہوئے اور ہر بار ان میں ترمیم کرنی پڑی مگر اس صحرا نشین امی صلی اللہ علیہ وسلم نے تن تنہا بغیر کسی دوسرے انسان کی مدد کے جو قانون بنا دیے ان کی کوئی ایک دفعہ بھی ایسی نہیں جو اپنی جگہ سے ہٹائی جا سکتی ہو اس نے تیئیس برس کے مدت میں اپنے اخلاق اپنی نیکی و شرافت اور اپنی اعلی تعلیم کے زور سے اپنے دشمنوں کو دوست بنایا اپنے مخالفوں کو موافق بنایا بڑی بڑی طاقتیں اس کے مقابلے میں اٹھی اور کار شکست کھا کر اس کے قدموں میں آ رہی اس نے جب فتح پائی تو کسی دشمن سے بدلہ نہ لیا کسی پر سختی نہ کی جنہوں نے اس کے حقیقی چچا کو قتل کیا تھا اور اس کا کلیجہ نکال کر چبا گئے تھے ان کو بھی فتح پا کر اس نے معاف کر دیا جنہوں نے اس کو پتھر مارے تھے اس کو وطن سے نکالا تھا ان کو فتح پا کر اس نے بخش دیا اس نے کبھی کسی سے دغا نہ کی عہد کر کے کبھی نہ توڑا جنگ میں بھی کسی پر زیادتی نہ کی اس کے سخت سے سخت دشمن بھی کبھی اس پر کسی گناہ یا ظلم کا الزام نہ رکھ سکے یہی نیکی تھی جس نے بلاخر تمام عرب کا دل موخ لیا پھر اس نے اپنی تعلیم و ہدایت سے انہی عربوں کو جن کا حال تم اوپر پڑھ چکے ہو وحشت اور جہالت سے نکال کر اعلیٰ درجے کی مہذب قوم بنا دیا جو عرب کسی قانون کی پابندی پر تیار نہ تھے ان کو اس نے ایسا پابند قانون بنا دیا کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی پابند قانون نظر نہیں آتی جو عرب کسی کی اتاد پر آمادہ نہ تھے اس نے ان کو ایک عظیم الشان سلطنت کا تابع بنا دیا جن لوگوں کو اخلاق کی ہوا تک نہ لگی تھی ان کے اخلاق ایسے پاکیزہ بنا دیے کہ آج ان کے حالات پڑھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے جو عرب اس وقت دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ پس تھے وہ اس تنہا انسان کے اثر سے تیئیس برس کے اندر یکا یک ایسے زبردست ہو گئے کہ انہوں نے ایران روم اور مصر کی عظیم الشان سلطنتوں کے تختے الٹ دیے دنیا کو تمدن تہذیب اخلاق اور انسانیت کا سبق دیا اور اسلام کی ایک تعلیم اور ایک شریعت کو لے کر ایشیا افریقہ اور یورپ کے دور دراز گوشوں تک پھیلتے چلے گئے یہ تو وہ اثرات ہیں جو عرب قوم پر ہوئے اس سے زیادہ حیرت انگیز اثرات اس امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے تمام دنیا پر ہوئے اس نے ساری دنیا کے خیالات عادات اور قوانین میں انقلاب پیدا کر دیا ان کو چھوڑو جنہوں نے اس کو اپنا رہنما ہی مان دیا مگر حیرت یہ ہے کہ جنہوں نے اس کی پیراوی سے انکار کیا جو اس کے مخالف ہیں اس کے دشمن ہیں وہ بھی اس کے اثرات سے نہ بچ سکے دنیا توحید کا سبق بھول گئی تھی اس نے یہ سبق پھر سے یاد دلایا اور اتنے زور کے ساتھ اس کا سور پھونکا کہ آج گت پرستوں اور مشرقوں کے مذہب بھی توحید کا دعویٰ کرنے پر مجبور ہو گئے اس نے اخلاق کی ایسی زبردست تعلیم دی کہ اس کے بنائے ہوئے اصول تمام دنیا کی اخلاقیات میں پھیل گئے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں اس نے قانون اور سیاست اور تہذیب و معاشرت کے جو اصول بتائے وہ ایسے پکے اور سچے اصول تھے کہ مخالفوں نے بھی چپکے کے چپ کے ان کی ہوشہ چینی شروع کر دی اور آج تک کیے جا رہے ہیں جیسا کہ تم کو اوپر بتایا جا چکا ہے یہ شخص ایک جاہل قوم اور ایک نہایت تاریخ ملک میں پیدا ہوا تھا چالیس برس کی عمر تک غلہ بانی اور سوداگری کے سوا اس نے کوئی کام نہ کیا تھا کسی قسم کی تعلیم و تربیت بھی اس نے نہ پائی تھی مگر غور کرو چالیس برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد کہاں سے اس کے اندر یکا یک اتنے کمالات جمع ہو گئے کہاں سے اس کے پاس ایسا علم آ گیا کہاں سے اس میں یہ طاقت آ گئی ایک اکیلا انسان ہے اور ایک ہی وقت میں بے نظیر سے سالار بھی ہے ایک اعلیٰ درجے کا جج بھی ہے ایک زبردست مقنم بھی ہے ایک بے مثل فلاسفر بھی ہے ایک لاجواب مسلح اخلاق و تمدن بھی ہے ایک حیرت انگیز ماہر سیاست بھی ہے پھر اتنی مصروفیتوں کے باوجود وہ راتوں کو گھنٹوں اپنے خدا کی عبادت بھی کرتا ہے اپنی بیویوں اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے غریبوں اور مصیبت زدوں کی خدمت بھی کرتا ہے ایک بڑے ملک کی بادشاہی مل جانے پر بھی وہ ایک فقیر کسی زندگی بسر کرتا ہے بوریے پر سوتا ہے موٹا جھوٹا پہنتا ہے ریبوں کسی غذا کھاتا ہے بلکہ کبھی کبھی فاقے کی نوبت بھی آ جاتی ہے یہ حیرت انگیز کمالات دکھا کر اگر وہ کہتا ہے کہ میں انسان سے بالا ترہتی ہوں تب بھی کوئی اس کے دعوے کی تردید نہ کر سکتا تھا مگر جانتے ہو کہ اس نے کیا کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب میرے اپنے کمالات ہیں اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں سب کچھ خدا کا ہے اور خدا کی طرف سے ہے میں نے جو کلام پیش کیا ہے جس کی نذیر لانے سے سب انسان آجز ہیں یہ میرا کلام نہیں ہے نہ میرے دماغ کی قابلیت کا نتیجہ ہے یہ خدا کا کلام ہے اور اس کی تعریف خدا کے لیے ہے میرے جتنے کام ہیں یہ بھی میری اپنی قابلیت سے نہیں ہیں محض خدا کی ہدایت سے ہیں ادھر سے جو کچھ اشارہ ہوتا ہے وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں اب بتاؤ کہ ایسے سچے انسان کو خدا کا پیغمبر کیسے نہ مانا جائے اس کے کمالات ایسے ہیں کہ تمام دنیا میں ابتدا سے لے کر آج تک ایک انسان بھی اس کے مانند نہیں ملتا مگر اس کی سچائی ایسی ہے کہ وہ ان کمالات پر فخر نہیں کرتا ان کی تعریف خود حاصل نہیں کرنا چاہتا بلکہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے صاف صاف اسی کا حوالہ دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہ کریں جب وہ خود اپنی خوبیوں کے متعلق کہتا ہے کہ یہ خدا کی دی ہوئی ہیں تو ہم کیوں کہیں کہ نہیں یہ سب تیرے اپنے دماغ کی پیداوار ہیں جھوٹا آدمی تو دوسروں کی خوبیوں کو بھی اپنی طرف منصوب کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ شخص ان خوبیوں کو بھی اپنی طرف منصوب نہیں کرتا جنہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنی خوبیاں کہہ سکتا تھا جن کے حاصل ہونے کا ذریعہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا جن کی بنا پر اگر وہ انسان سے بالا تر ہونے کا بھی دعوی کرتا تو کوئی اس کی تردید نہ کر سکتا تھا پھر بتاؤ کہ اس سے زیادہ سچا انسان کون ہوگا دیکھو یہ ہیں ہمارے سرکار تمام جہان کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیغمبری کی دلیل خود ان کی سچائی ہے ان کے عظیم شان کارنامے ان کے اخلاق ان کی پاک زندگی کے واقعات سب تاریخوں سے ثابت ہیں جو شخص صاحب دل سے حق پسندی اور انصاف کے ساتھ ان کو پڑھے گا اس کا دل خود گواہی دے گا کہ وہ ضرور خدا کے پیغمبر ہیں وہ کلام جو انہوں نے پیش کیا وہ یہی قرآن ہے جسے تم پڑھتے ہو اس بے نظیر کتاب کو جو شخص بھی سمجھ کر کھلے دل سے پڑھے گا اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ ضرور خدا کی کتاب ہے کوئی انسان ایسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتا ختم نبوت اب تم کو جاننا چاہیے کہ اس زمانے میں اسلام کا سچا اور سیدھا راستہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجید کے سوا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نو انسانی کے لیے خدا کے پیغمبر ہیں ان پر پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اللہ تعالی انسان کو جس قدر ہدایت دینا چاہتا تھا وہ سب کی سب اس نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے بھیج دی اب جو شخص حق کا طالب ہو اور خدا کا مسلم بندہ بننا چاہتا ہو اس پر لازم ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر پر ایمان لائے جو کچھ تعلیم انہوں نے دی ہے اس کو مانے اور جو طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس کی پیروی کرے ختم نبوت پر دلائے پیغمبری کی حقیقت ہم نے تم کو پہلے بتا دی ہے اس کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے سے تم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر روز روز پیدا نہیں ہوتے نہ یہ ضروری ہے کہ ہر قوم کے لیے ہر وقت ایک پیغمبر ہو پیغمبر کی زندگی دراصل اس کی تعلیم و ہدایت کی زندگی ہے جب تک اس کی تعلیم اور ہدایت زندہ ہے اس وقت تک گویا وہ خود زندہ ہے پچھلے پیغمبر مر گئے کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی دنیا نے اس کو بدل ڈالا جو کتابیں وہ لائے تھے ان میں سے ایک بھی آج اصلی صورت میں موجود نہیں خود ان کے भी بھی یہ नहीं نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس پیغمبروں کی دی ہوئی اصلی کتابیں موجود ہیں انہوں نے اپنے پیغمبروں کی سیرتوں کو بھی بھلا دیا پچھلے پیغمبروں میں سے ایک کے بھی صحیح اور معتبر حالات آج کہیں نہیں ملتے یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس زمانے میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کیا کام انہوں نے کیے کس طرح زندگی بسر کی کن باتوں کی تعلیم دی اور کن باتوں سے روکا یہی ان کی موت ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کیونکہ ان کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے جو قرآن انہوں نے دیا تھا وہ اپنے اصلی الفاظ کے ساتھ موجود ہے اس میں ایک حرف ایک نقطہ ایک زیرو زبر کا بھی فرق نہیں آیا ان کی زندگی کے حالات ان کے اقوال ان کے افعال سب کے سب محفوظ ہیں اور تیرہ سو برس سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد بھی تاریخ میں ان کا نقشہ ایسا صاف نظر آتا ہے کہ گویا ہم خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی شخص کی زندگی بھی اتنی محفوظ نہیں جتنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آنے کی صرف تین وجہیں ہو سکتی ہیں ایک یا تو پہلے پیغمبر کی تعلیم و ہدایت مٹ گئی ہو اور اس کو پھر پیش کرنے کی ضرورت ہو دو یا پہلے پیغمبر کی تعلیم مکمل نہ ہو اور اس میں ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہو تین یا پہلے پیغمبر کی تعلیم ایک خاص قوم تک محدود ہو اور دوسری قوم یا قوموں کے لیے دوسرے پیغمبر کی ضرورت ہو اس کی تشریح کی ہے مصنف نے ایک چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک پیغمبر کی موجودگی میں اس کی مدد کے لیے دوسرا پیغمبر بھیجا جائے لیکن ہم نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ قرآن مجید میں اس کی صرف دو مثالیں مذکور ہیں اور ان مستثنا مثالوں سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مددگار پیغمبر بھیجنے کا کوئی عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے یہ تینوں وجہیں اب باقی نہیں رہیں ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے اور وہ ذرائع پوری طرح محفوظ ہیں جن سے ہر وقت یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا کیا ہدایت لے کر آپ آئے تھے اس طریقے زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کیا اور کن طریقوں کو آپ نے مٹانے اور بند کرنے کی کوشش فرمائی پس جبکہ آپ کی تعلیم و ہدایت میٹی ہی نہیں تو اس کو اثر نو پیش کرنے کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے دو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے اب نہ اس میں کچھ گھٹانے بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ایسا نقص باقی رہ گیا ہے جس کی تکمیل کے لیے کسی نبی کے آنے کی حاجت ہو لہذا دوسری وجہ بھی دور ہو گئی تین آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تمام انسانوں کے لیے آپ کی تعلیم کافی ہے لہذا آپ کسی خاص قوم کے لیے الگ نبی آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس طرح تیسری وجہ بھی دور ہو گئی اسی بنا پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والا اب دنیا کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خود چلیں اور دوسروں کو چلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں ان پر عمل کریں اور دنیا میں اس قانون کی حکومت قائم کریں جس کو لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے باپ چاہ ایمان مفصل خدا پر ایمان لا الہ الا اللہ کے معنی لا الہ الا اللہ کی حقیقت انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر خدا کے فرشتوں پر ایمان خدا کی کتابوں پر ایمان خدا کے رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان عقیدہ آخرت کی ضرورت عقید آخرت کی صداقت کلمہ طیبہ آگے بڑھنے سے پہلے تم کو ایک مرتبہ پھر ان معلومات کا جائزہ لے لینا چاہیے جو تمہیں پچھلے اواب میں حاصل ہوئی ہیں ایک اگرچہ اسلام کے معنی خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں لیکن چونکہ خدا کی ذات و صفات اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ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 وہ سب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر منسوخ کر دی گئیں اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری شریعت خدا کی طرف سے اترنے والی ہے لہذا اب اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپ کے اعتماد پر ان سب باتوں کو ماننا جن پر ایمان لانے کی آپ نے تعلیم دی ہے اور آپ کے تمام احکام کو خدا کے احکام سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا اسلام ہے اب کوئی اور ایسا شخص خدا کی طرف سے آنے والا نہیں ہے جس کو ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہو اور جسے نہ ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہو آؤ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 خواہ و اعتقاد میں ہوں یا عمل میں لا الہ الا اللہ کے معنی سب سے پہلے یہ سمجھو کہ الہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں اللہ کے معنی مستحق عبادت کے ہیں یعنی ایسی ہستی جو اپنی شان اور جلال اور برتری کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ اس کی پرستش کی جائے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 اور اس سے مدد مانگنے کے لیے مجبور ہوں الہ کے لفظ میں پوشیت کی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے یعنی الا اس کو کہیں گے جس کی طاقتیں پرسرار ہوں فارسی زبان میں خدا اور ہندی میں دیوتا اور انگریزی میں گوڈ کے معنی بھی اس سے ملتے جلتے ہیں اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس مطلب کے لیے مخصوص الفاظ پائے جاتے ہیں لفظ اللہ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 ان کی بزرگی کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کی عبادت میں سر جھکا دے ان کی قوت کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے اپنی عاجزی پیش کرے ان کی نفع پہنچانے والی قوتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے مشکل کشائی کے لیے ہاتھ پھیلائے اور ان کی نقصان پہنچانے والی طاقتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سے خوف کھائے اور ان کے قضب سے بچے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 اور سب کچھ انہیں کے اختیار میں ہے یہیں سے خداؤں اور دیوتاؤں کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے روشنی اور ہوا پانی اور بیماری اور تندرستی اور مختلف دوسری چیزوں کے خدا الگ الگ مان لیے جاتے ہیں اور ان کی خیالی صورتیں بنا کر ان کی عبادتیں کی جاتی ہیں اس کے بعد جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے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 ایسا زبردست قانون ہے کہ جو وقت جس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے ٹھیک اسی وقت پر کائنات کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتراک کے عمل کرتے ہیں انتظام عالم کی یہ آہنگی دیکھ کر مشرق انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں پر حکومت کر رہا ہے ورنہ اگر سب ایک دوسرے سے الگ اور بالکل خود مختار ہوں تو دنیا کا سارے کا سارا کارخانہ دھرم برہم ہو جائے وہ اس بڑے خدا کو اللہ اور پرمیشور اور خدائے خدائے وغیرہ کے ناموں سے موصوم کرتا ہے مگر عبادت میں اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو بھی شریک رکھتا ہے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 اس لیے ان کی عبادت بھی کرو ان کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ ان کی ناراضی سے بھی ڈرو ان کو بڑے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ اور نظروں اور نیازوں سے ان کو خوش رکھو پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداؤں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھے ہیں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 جن کے سبب سے وہ شرک یا کف میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے سب سے اوپر لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے یہ وہ علم ہے جو خود اللہ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسان کے پاس بھیجا ہے یہی علم سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر زمین پر اتارا گیا تھا یہی علم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نو حضرت ابراہیم حضرت موسا علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں علیہ السلام کو دیا گیا تھا پھر اسی علم کو لے کر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ خالص علم ہے جس میں جہالت کا شائبہ تک نہیں اوپر ہم نے شرک اور بت پرستی اور کفر کی جتنی صورتیں لکھی ہیں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 یہ وسیع کائنات جس کا آغاز اور انجام اور انتہا کا خیال کرنے سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے جو نامعلوم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور نامعلوم زمانے تک چلی جا رہی ہے جس میں بے حد و حساب مخلوق پیدا ہوئی اور پیدا ہوئے چلی جا رہی ہے جس میں ایسے ایسے حیرت انگیز کرشمے ہو رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اس کائنات کی خدائی صرف وہی کر سکتا ہے جو غیر محدود ہو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے کسی کا محتاج نہ ہو بے نیاز ہو قادر مطلب ہو حکیم اور دانا ہو ہر چیز کا علم رکھتا ہو اور کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو سب پر غالب ہو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 اسی کا خدائی میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے یہی مانے ہیں لا علاقے چار کائنات کی ساری چیزوں سے خدائی چھین لینے کے بعد تم کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک اور ہستی ہے جو سب سے بادہ ہے صرف وہی تمام خدائی سے بات رکھتی ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں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 اس پر اعتقاد رکھنے والا جانتا ہے کہ صرف ایک خدا تمام طاقتوں کا مالک ہے اس کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں کوئی مارنے اور جلانے والا نہیں کوئی صاحب اختیار اور باثر نہیں یہ علم اور یقین اس کو خدا کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے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 ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے ان سے خوف کھائے اور انہی سے امیدیں وابستہ رکھے تین خودداری کے ساتھ یہ کلمہ انسان میں انکسار بھی پیدا کرتا ہے اس کا قائل کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہو سکتا اپنی قوت اور دولت اور قابلیت کا گھمنڈ اس کے دل میں سما ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے اور خدا جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین دینے پر بھی قادر ہے اس کے مقابلے میں عقیدہ الحاط کے ساتھ جب انسان کو کسی قسم کا دنیاوی کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے کمال کو محض اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے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 اور اسی کے بلبوتے پر وہ نئی امیدوں کے ساتھ کوشش پر کوشش کیے چلا جاتا ہے یہ اطمینان قلب عقیدۂ توحید کے سوا اور کسی عقیدے سے حاصل نہیں ہو سکتا مشرقین اور کفار اور دہریے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں ان کا بھروسہ محدود طاقتوں پر ہوتا ہے اس لیے مشکلات میں بہت جلدی مایوسی ان کو گھیر لیتی ہے اور اکثر ایسی حالتوں میں وہ خودکشی تک کر گزرتے ہیں چھے اس کلمے کا اعتقاد انسان میں عزم اور حوصلہ اور صبر و توقل کی زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے وہ جب خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا میں بڑے کام انجام دینے کے لیے اٹھتا ہے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 آٹھ. لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان میں قینات اور بے نیازی کی شان پیدا کر دیتا ہے ہرس ہوس اور رشک کو حسد کے رقیق جذبات اس کے دل سے نکال دیتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے ناجائز اور ذلیل طریقے اختیار کرنے کا خیال تک اس کے ذہن میں نہیں آنے دیتا وہ سمجھتا ہے کہ رزق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 وہ اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی قوت اسے نہیں روک سکتی اور نہ دینا چاہے تو کوئی طاقت دلوا نہیں سکتی اس کے مقابلے میں مشرقین اور کفار اور دہریے اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی کوشش اور دنیاوی طاقتوں کی مدد یا مخالفت پر موقوف سمجھتے ہیں اس لیے ان پر ہرس اور حوث مسلط رہتی ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے رشوت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 اس کلمے پر ایمان لانے والا یقین رکھتا ہے کہ خدا ہر چھپی اور کھلی چیز سے باخبر ہے ہماری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے اگر ہم رات کے اندھیرے میں اور تنہائی کے گوشے میں بھی کوئی گناہ کریں تو خدا کو اس کا علم ہو جاتا ہے اگر ہمارے دل کی گہرائی میں بھی کوئی برا ارادہ پیدا ہو تو خدا تک اس کی خبر پہنچ جاتی ہے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 بلکہ وہ نظروں سے اوجھل ہیں اور پس پردہ کائنات کا انتظام کر رہی ہیں مثلا کوئی ہوا چلانے والی اور کوئی پانی برسانے والی اور کوئی روشنی بہم پہنچانے والی ان میں سے پہلے قسم کی چیزیں تو انسان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اس لیے ان کی کھدائی کی نفی خود لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہی سے ہو جاتی ہے لیکن دوسری قسم کی مخلوقات پوشیدہ اور پرستار ہیں مشرقین زیادہ تر انہی کے گرویدا ہیں انہی کو دیوتا اور خدا اور خدا کی اولاد سمجھتے ہیں انہی کی فرضی مورتیں بنا کر نظر و نیاس چڑھاتے ہیں لہذا توحید الہی کو شرک کے اس دوسرے شعبے سے پاک کرنے کے لیے ایک مستقل عقیدہ بیان کیا گیا ہے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 کیونکہ روز اول میں اللہ تعالیٰ نے ان سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا تھا اور ان سے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا اور ان کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت عطا کی تھی پس جو انسان خود ان فرشتوں کا موجود ہے اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ الٹا ان کے آگے سجدہ کرے اور ان سے بھیک مانگے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 ان میں سے بعض کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے ہیں مثلاً صحف ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اترے طورات جو حضرت موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور جو حضرت داود علیہ السلام کے پاس بھیجی گئی اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی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 قرآن میں ان کا ایک لفظ بھی ملنے نہیں پایا ہے تین جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ایک کے متعلق بھی تاریخی سند سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس نبی کی طرف منسوب ہے باقی اسی نبی کی ہے بلکہ بعض مذہبی کتابیں ایسی بھی ہیں جن کے متعلق سرے سے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس زمانے میں کس نبی پر اتری تھی مگر قرآن کے متعلق اتنی زبردست تاریخی شہادتیں موجود ہیں کہ کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت میں شک کر ہی نہیں سکتا اس کی آیتوں تک کے متعلق یہ معلوم ہے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی چار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 اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو عقل کے خلاف ہو یا جس کو دلیل یا تجربے سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہو اس کے کسی حکم میں بے انصافی نہیں ہے اس کی کوئی بات انسان کو گمرہی میں ڈالنے والی نہیں ہے اس میں فہش اور بدخلاقی کا نام و نشان تک نہیں ہے اول سے لے کر آخر تک سارا پران اعلی درجے کی حکمت و دانائی اور عدل و انصاف کی تعلیم اور راہ راست کی ہدایت اور بہترین احکام اور قوانین سے بھرا ہوا ہے یہی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر تمام دنیا کی قوموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں اور تمام کتابوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کتاب کی پیروی کریں کیونکہ انسان کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قدر ہدایات کی ضرورت ہے وہ سب اس میں بے کمکاست بیان کر دی گئی ہیں یہ کتاب آ جانے کے بعد کسی دوسری کتاب کی حاجت ہی باقی نہیں رہی جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے تو یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو کہ دوسری کتابوں پر ایمان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 بہت ممکن ہے کہ درحقیقت وہ نبی ہوں اور بعد میں ان کے پیرووں نے ان کے مذہب کو بگاڑ دیا ہو جس طرح حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں نے بگاڑا لہذا ہم جو بھی کچھ اظہار رائے کریں گے ان کے مذہب اور ان کی رسموں کے متعلق کریں گے مگر پیشواؤں کے حق میں خاموش رہیں گے تاکہ بغیر جانے پوچھے ہم سے کسی رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے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 ایک یہ کہ پچھلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاص قوموں میں خاص زمانوں کے لیے آئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں جیسا کہ ہم پچھلے باب میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں دوسرے یہ کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یا تو بالکل دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں یا کسی قدر باقی بھی رہ گئی ہیں تو اپنی خالص صورت میں محفوظ نہیں رہی ہیں اسی طرح ان کے ٹھیک ٹھیک حالات زندگی بھی آج دنیا میں کہیں نہیں ملتے بلکہ ان پر بکثرت افسانوں کے ردے چڑھ گئے ہیں اس وجہ سے اگر کوئی ان کی پیروی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا بخلاف اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کی سیرت پاک آپ کی زبانی ہدایات آپ کے عملی طریقے آپ کے اخلاق عادات وسائل غرض ہر چیز دنیا میں بالکل محفوظ ہے اسی لیے در حقیقت تمام پیغمبروں میں سے صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک زندہ پیغمبر ہیں اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرنا ممکن ہے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 وہ اس پرانی تعلیم میں نہ تھی ان وجوہ سے تمام دنیا کے انسانوں پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تین حیثیتوں سے ایمان لائے ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں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 اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال وزن فرمائے گا جس کی بھلائی خدا کی میزان میں برائی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو بخش دے گا اور جس کی برائی کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دے گا پانچ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے عقیدہ آخرت کی ضرورت آخرت کا یہ عقیدہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اسی طرح پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام بھی اسے پیش کرتے آئے ہیں اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط رہا ہے تمام نبیوں نے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو اس سے انکار کرے یا اس میں شک کرے کیونکہ اس عقیدے کے بغیر خدا اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا ماننا بالکل مانی ہو جاتا ہے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 اسی وجہ سے نہ کہ جو کچھ فائدے ان کے بڑے نے سمجھانے کی خوشش کرتے ہیں وہ ان کے دل کو نہیں لگتے اب خیال کرو کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ خدا کو ماننے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کو بے نتیجہ سمجھتا ہے اس کے نزدیک نہ تو خدا کی فرما برداری کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کی نافرمانی کا کوئی نقصان پھر کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو خدا نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے دیے ہیں بلفرض اگر اس نے خدا کو مان بھی لیا تو ایسا ماننا بالکل بیکار ہوگا کیونکہ وہ خدا کے قانون کی اطاعت نہ کرے گا اور اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے گا لیکن یہ معاملہ یہیں تک نہیں رہتا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 اور سود کی ڈگری میں غریبوں کے گھر کا تنکا تک قرق کرا لوں گا اسلام کہتا ہے ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں جس سے مجھے نقصان پہنچے اور فائدہ کچھ نہ ہو اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدے مند ہو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 عقیدہ آخرت کی صداقت آخرت کی ضرورت اور اس کی منفاط تم کو معلوم ہو گئی ہے اب ہم مختصر طور پر تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے عقل کی روح سے بھی وہی صحیح معلوم ہوتا ہے اگرچہ اس عقیدے پر ہمارا ایمان صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ہے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 اس سے آگے بڑھ کر تم یہ دعویٰ جو کرتے ہو کہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہوگا اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے ایک گوار نے اگر ہوائی جہاز نہیں دیکھا تو وہ کہہ سکتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ ہوائی جہاز کیا ہے لیکن جب وہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں ہوائی جہاز کوئی چیز نہیں ہے تو عقل من اس کو احمق کہیں گے اس لیے کہ اس کا کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ مانے نہیں رکھتا کہ وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ایک آدمی کیا اگر ساری دنیا کے لوگوں نے بھی کسی چیز کو نہ دیکھا ہو تو یہ دعوی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی اس کے بعد دوسرے عقیدے کو لوگ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 اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی اگر کہتے ہو کہ پہلے انسان تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے حیوان یا درخت ہو ورنہ پوچھا جائے گا کہ انسان کا طالب اس کو کیسے اچھے عمل کے بدلے میں ملا اگر کہتے ہو کہ حیوان تھا یا درخت تھا تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انسان ہو ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا حیوان کا طالب اس کو کس برے عمل کی سزا میں ملا غرض یہ ہے کہ اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کسی جون سے بھی قرار نہیں دے سکتے کیونکہ ہر جون سے پہلے ایک جون ہونے ہی ضروری ہے تاکہ بعد والی جون کو پہلی جون کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے یہ بات سری عقل کے خلاف ہے اب تیسرے عقیدے کو لو اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی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 کہ ایک شخص نے نیکی کی اور اس سے الٹا نقصان ہوا اور ایک دوسرے شخص نے بدی کی اور خوب مزے کرتا رہا اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر عقل مطالبہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نیک آدمی کو نیکی کا اور شریر آدمی کو شرارت کا پھل ملنا چاہیے آخری چیز جنت اور دوزخ ہے ان کا وجود بھی ناممکن نہیں اگر سورج اور چاند اور مریخ کو خدا بنا سکتا ہے تو آخر جنت اور دوزخ نہ بنا سکنے کی کیا وجہ ہے جب وہ عدالت کرے گا اور لوگوں کو جزا و سزا دے گا تو جزا پانے والوں کے لیے کوئی عزت اور لطف و مسرت کا مقام اور سزا پانے والوں کے لیے کوئی ذلت اور رنج اور تکلیف کا مقام بھی ہونا چاہیے ان باتوں پر جب تم غور کرو گے تو تمہاری عقل خود کہہ دے گی کہ انسان کے انجام کے متعلق جتنے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دل کو لگتا ہوا عقیدہ یہی ہے اور اس میں کوئی چیز خلاف عقل یا ناممکن نہیں ہے پھر جب ایسی ایک بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے نبی نے بیان کی ہے اور اس میں سراسر ہماری بھلائی ہے تو عقلمی یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے نہ یہ کہ خواہ مخواب بلا کسی دلیل کے شک کیا جائے کلم طیبہ یہ پانچ عقیدے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے اس کی تشریح مصنف نے بیان کی ہے میں نے ایمانیات کی تعداد پانچ بتائی ہے یہ پانچوں قرآن مجید کی آیت بقرہ دو سو اٹھاونویں آیت پر اور دوسری نسا کی ایک سو سے محفوظ ہیں اس میں شک نہیں کہ حدیث میں و القدر خیر ہی و شر کو بھی ایمانیات میں شامل کیا گیا ہے اور اس طرح بنیادی عقائد پانچ کے بجائے چھ قرار پاتے ہیں لیکن درحقیقت ایمان بالقدر ایمان باللہ کا ایک جز ہے اور قرآن مجید میں اس عقیدے کو اسی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اسی لیے میں نے اس عقیدے کو عقیدہ توحید کی تشریح میں بیان کرنے پر اکتفا کیا بالکل اسی طرح بعد احادیث میں جنت اور تو اور سرات اور میزان کو بھی الگ عقائد کی حیثیت سے بیان فرمایا گیا ہے مگر در حقیقت یہ سب ایمان بلاخرت کے اجزاء ہیں ان پانچوں عقیدوں کا خلاصہ صرف ایک کلمے میں آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ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 رسالت کی تصدیق کے ساتھ خود بخود یہ بات تم پر لازم ہو جاتی ہے کہ خدا کی ذات و صفات اور ملائکہ اور کتب آسمانی اور انبیاء علیہ السلام اور آخرت کے متعلق جو کچھ اور جیسا کچھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ اور خدا کی عبادت اور فرما برداری کا جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس کی پیروی کرو باب پنجم عبادات عبادت کا مفہوم نماز روزہ زکات حج حمایت اسلام پچھلے باب میں تم کو بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ امور پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے ایک خدائے وادہ لاشریف پر دو خدا کے فرشتوں پر تین خدا کی کتابوں پر اور بالخصوص قرآن مجید پر چار خدا کے رسولوں علیہ السلام پر اور بالخصوص اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ آخرت کی زندگی پر یہ اسلام کی بنیاد ہے جب تم ان پانچ چیزوں پر ایمان لے آئے تو مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے لیکن ابھی پورے مسلم نہیں ہوئے پورا مسلم انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے دیے ہیں کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ ہی اطاعت تم پر لازم ہو جاتی ہے اور اتاد ہی کا نام اسلام ہے دیکھو تم نے اقرار کیا کہ خدا ہی تمہارا خدا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہارا آقا ہے اور تم اس کے غلام ہو وہ تمہارا فرما روا ہے اور تم اس کے فرما بردار ہو اب اگر اس کو آقا اور فرما روا مان کر تم نے نافرمانی کی تو تم خود اپنے اقرار کے بموجب باغی اور مجرم ہوئے پھر تم نے اقرار کیا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے تم نے تسلیم کر لیا کہ وہ خدا ہی کا فرمان ہے اب تم پر لازم آ گیا کہ اس کی ہر بات کو مانو اور ہر حکم پر سر چکا دو پھر تم نے یہ بھی اقرار کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں یہ دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے اب اس اقرار کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم پر فرض ہو گئی لہذا تم پورے مسلم اسی وقت ہوگے جب تمہارا عمل تمہارے ایمان کے مطابق ہو. ورنہ جس قدر تمہارے ایمان اور تمہارے عمل میں فرق رہے گا اتنا ہی تمہارا ایمان ناقص رہے گا آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا کیا طریقہ سکھایا ہے کن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز وہ عبادات ہیں جو تم پر فرض کی گئی ہے عبادت کا مفہوم عبادت کے معنی دراصل بندگی کے ہیں تم اب بندہ ہو اللہ تمہارا معبود ہے اب اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے عبادت ہے مثلا تم لوگوں سے باتیں کرتے ہو ان باتوں کے دوران میں اگر تم نے جھوٹ سے غیبت سے خوشگوئی سے اس لیے پرہیز کیا کہ خدا نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اور ہمیشہ سچائی انصاف نیکی اور پاکیزگی کی باتیں کی اس لیے کہ خدا ان کو پسند کرتا ہے تو تمہاری یہ سب باتیں عبادت ہوں گی خواب وہ سب دنیا کے معاملات ہی میں کیوں نہ ہوں تم لوگوں سے لین دین کرتے ہو بازار میں خرید و فروخت کرتے ہو اپنے گھر میں ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے سہتے ہو اپنے دوستوں اور عزیزوں سے ملتے جلتے ہو اگر اپنی زندگی کے ان سارے معاملات میں تم نے خدا کے احکام کو اور اس کے قوانین کو ملحوظ رکھا ہر ایک کے حقوق ادا کیے یہ سمجھ کر کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے اور کسی کی حق تلفی نہ کی یہ سمجھ کر کہ خدا نے اس سے روکا ہے تو گویا تمہاری یہ ساری زندگی خدا کی عبادت ہی میں گزری تم نے کسی غریب کی مدد کی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کسی بیمار کی خدمت کی اور ان سب کاموں میں تم نے اپنے کسی ذاتی فائدے یا عزت یا ناموری کو نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا تو یہ سب کچھ عبادت میں شمار ہوگا تم نے تجارت یا صنعت یا مزدوری کی اور اس میں خدا کا خوف کر کے پوری دیانت اور ایمانداری سے کام لیا حلال کی روٹی کمائی اور حرام سے بچے تو یہ روٹی کمانا بھی خدا کی عبادت پہ لکھا جائے گا حالانکہ تم نے اپنی روزی کمانے کے لیے یہ کام کیے تھے غرض یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت ہر معاملے میں خدا سے خوف کرنا اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا اس کے قانون کی پیروی کرنا ہر ایسے فائدے کو ٹھکرا دینا جو اس کی نافرمانی سے حاصل ہو اور ہر ایسے نقصان کو گوارا کر لینا جو اس کی فرماورداری میں پہنچے یا پہنچنے کا خوف ہو یہ خدا کی عبادت ہے اس طریقے کی زندگی سراسر عبادت ہی عبادت ہے حتیٰ کہ ایسی زندگی میں کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا بات چیت کرنا سب کچھ داخل عبادت ہے یہ عبادت کا اصلی مفہوم ہے اور اسلام کا اصل مقصد مسلمان کو ایسا ہی عبادت گزار بندہ بنانا ہے اس قرض کے لیے اسلام میں چند ایسی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جو انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں گویا یوں سمجھو کہ یہ خاص عبادتیں اس بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں جو شخص یہ ٹریننگ جتنی اچھی طرح لے گا وہ اس بڑی اور اصلی عبادت کو اتنی ہی اچھی طرح ادا کر سکے گا اس لیے ان خاص عبادتوں کو فرض عین قرار دیا گیا ہے اور انہیں ارکان دین یعنی دین کے ستون کہا گیا ہے جس طرح ایک عمارت چند ستونوں پر قائم ہوتی ہے اسی طرح اسلامی زندگی کی عمارت بھی ان ستونوں پر قائم ہے ان کو توڑ دو گے تو اسلام کی عمارت کو گرا دو گے نماز ان فرائض میں سب سے پہلا فرض نماز ہے یہ نماز کیا ہے دن میں پانچ وقت زبان اور عمل سے انہی چیزوں کا آدھا جن پر تم ایمان لائے ہو تم صبح اٹھے اور سب سے پہلے پاک صاف ہو کر اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو گئے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر جھک کر زمین پر سر ٹیک کر اپنی بندگی کا اقرار کیا اس سے مدد مانگی اس سے ہدایت طلب کی اس سے اطاعت کا عہد تازہ کیا اس کی خوشنودی چاہی اور اس کے غضب سے بچنے کی خواہش کا بار بار اعادہ کیا اس کی کتاب کا سبق دوہرایا اس کے رسول کی سچائی پر گواہی دی اور اس دن کو بھی یاد کر دیا جب تم اس کی عدالت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے اس طرح تمہارا دن شروع ہوا چند گھنٹے تم اپنے کاموں میں لگے رہے پھر زہر کے وقت مؤزن نے تم کو یاد دلایا کہ آؤ چند منٹ کے لیے اس سبق کو پھر دہرالو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھول کر تم خدا سے غافل ہو جاؤ تم اٹھے اور ایمان تازہ کر کے پھر دنیا اور اس کے کاموں کی طرف پلٹ آئے چند گھنٹوں کے بعد پھر اثر کے وقت تمہاری تلبی ہوئی اور تم نے پھر ایمان تازہ کر لیا اس کے بعد مغرب ہوئی اور رات شروع ہو گئی صبح کو تم نے دن کا آغاز جس عبادت کے ساتھ کیا تھا رات کا آغاز بھی اسی سے کیا تاکہ رات کو بھی تم اس سبق کو نہ بھولنے پاؤ اور اسے بھول کر بھٹک نہ جاؤ چند گھنٹوں کے بعد عشاء ہوئی اور سونے کا وقت آ گیا اب آخری بار تم کو ایمان کی ساری تعلیم یاد دلا دی گئی کیونکہ یہ سکون کا وقت ہے دن کے ہنگامے میں اگر تم کو پوری توجہ کا موقع نہ ملا ہو تو اس وقت اطمینان کے ساتھ توجہ کر سکتے ہو دیکھو یہ وہ چیز ہے جو ہر روز دن میں پانچ وقت تمہارے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرتی رہتی ہے یہ بار بار تم کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے جس کا مفہوم ہم نے ابھی چند سطور پہلے تم کو سمجھا دیا ہے یہ ان تمام عقیدوں کو تازہ کرتی رہتی ہے جس پر تمہارے نفس کی پاکیزگی روح کی ترقی اخلاق کی درستی اور عمل کی اصلاح موقوف ہے غور کرو وضو میں تم اس طریقے کی کیوں پیروی کرتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور نماز میں وہ سب چیزیں کیوں پڑھتے ہو جو آپ نے تعلیم کی ہیں اسی لیے نا کہ تم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے ہو قرآن کو تم قسطن غلط کیوں نہیں پڑھتے اسی لیے نہ کہ تمہیں اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہے نماز میں جو چیزیں خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اگر تم ان کو نہ پڑھو یا ان کی جگہ اور کچھ پڑھ دو تو تمہیں کس کا خوف ہے کوئی انسان تو سننے والا نہیں ظاہر ہے کہ تم یہی سمجھتے ہو کہ خاموشی کے ساتھ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اسے بھی خدا سن رہا ہے اور ہماری کسی ٹھکی چھپی حرکت سے بھی وہ بے خبر نہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہاں کون سی چیز تمہیں نماز کے لیے اٹھاتی ہے وہ یہی اعتقاد تو ہے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے نماز کے وقت ضروری سے ضروری کام چھڑا کر کون سی چیز تمہیں نماز کی طرف لے جاتی ہے وہ یہی احساس تو ہے کہ نماز خدا نے فرض کی ہے جاڑے میں صبح کے وقت اور گرمی میں دوپہر کے وقت اور روزانہ شام کی دلچسپ تفریحوں میں مغرب کے وقت کون سی چیز تم کو نماز پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے وہ فرش شناسی نہیں تو اور کیا ہے پھر نماز نہ پڑھنے یا نماز میں جان بوجھ کر غلطی کرنے سے تم کیوں ڈرتے ہو اسی لیے نہ کہ تم کو خدا کا خوف ہے اور تم جانتے ہو کہ ایک دن اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اب بتاؤ کہ نماز سے بہتر اور کون سی ایسی ٹریننگ ہو سکتی ہے جو تم کو پورا اور سچا مسلمان بنانے والی ہو مسلمان کے لیے اس سے اچھی تربیت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہر روز کئی کئی مرتبہ خدا کی یاد اور اس کے خوف اور اس کے حاضر ہونے کے یقین اور عدالت الہی میں پیش ہونے کے اعتقاد کو تازہ کرتا رہے اور روزانہ کئی بار لازمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور صبح سے لے کر رات تک ہر چند گھنٹوں کے بعد اس کو فرض بجا لانے کی مشق کرائی جاتی رہے ایسے شخص سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوگا تو وہاں بھی وہ خدا سے ڈرے گا اور اس کے قانون کی پیروی کرے گا اور ہر گناہ کے موقع پر اس کو یاد آ جائے گا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اگر کوئی اتنے اعلیٰ درجے کی ٹریننگ کے بعد بھی خدا سے بے خوف ہو اور اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ چھوڑے تو یہ نماز کا قصور نہیں بلکہ خود اس شخص کے نفس کی خرابی ہے پھر دیکھو اللہ تعالی نے نماز کو باجماعت پڑھنے کی تاکیب فرمائی ہے اور خاص طور پر ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض کر دیا ہے یہ مسلمانوں میں اتحاد اور برادری پیدا کرنے والی چیز ہے ان کو ملا کر ایک مضبوط جتھا بناتی ہے جب وہ سب مل کر ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں ایک ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں تو آپ سے آپ ان کے دل ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور ان میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں پھر یہی چیز ان میں ایک سردار کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور ان کو باضابطگی کا سبق سکھاتی ہے اسی سے ان میں آپس کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے مساوات اور یگانگت پیدا ہوتی ہے امیر اور غریب بڑے اور چھوٹے اعلیٰ عہدے دار اور ردعا چپراسی سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نہ کوئی اونچ ساتھ ہوتا ہے نہ نیچ ساتھ یہ ان بے شمار فائدوں میں سے چند فائدے ہیں جو تمہاری نماز سے خدا کو نہیں بلکہ خود تم کو حاصل ہوتے ہیں خدا نے تمہارے فائدے کے لیے اس چیز کو فرض کیا ہے اور نہ پڑھنے پر اس کی ناراضی اس لیے نہیں ہے کہ تم نے اس کا کوئی نقصان کیا بلکہ اس لیے ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا کیسی زبردست طاقت نماز کے ذریعے سے خدا تم کو دے رہا ہے اور تم اس کو لینے سے جی چراتے ہو کس قدر شرم کا مقام ہے کہ تم زبان سے تو خدا کی خدائی اور رسول کی اطاعت اور آخرت کی بعض پرس کا اقرار کرو اور تمہارا عمل یہ ہو کہ خدا اور رسول نے سب سے بڑا فرض جو تم پر عائد کیا ہے اس کو ادا نہ کرو تمہارا یہ عمل دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو تم کو نماز کے فرض ہونے سے انکار ہے یا تم اسے فرض مانتے ہو اور پھر ادا کرنے سے بچتے ہو اگر فرضیت سے انکار ہے تو تم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جھٹکاتے ہو اور پھر ان دونوں پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہو اور اگر تم اسے فرض مان کر پھر ادا نہیں کرتے تو تم سخت ناقابل اعتبار آدمی ہو تم پر دنیا کے کسی معاملے میں بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جب تم خدا کی ڈیوٹی میں چوری کر سکتے ہو تو کوئی کیا امید کر سکتا ہے کہ انسانوں کی ڈیوٹی میں چوری نہ کرو گے روزہ دوسرا فرض روزہ ہے یہ روزہ کیا ہے جس سبق کو نماز روزانہ پانچ وقت یاد دلاتی ہے اسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک مہینے تک ہر وقت یاد دلاتا رہتا ہے رمضان آیا اور صبح سے لے کر شام تک تمہارا کھانا پینا بند ہوا شہری کے وقت تم کھا پی رہے تھے یکا یکان ہوئی اور تم نے فوراً ہاتھ روک لیا اب کیسی ہی مرغوب غذا سامنے آئے کیسی ہی بھوک پیاس ہو کتنا ہی دل چاہے تم شام تک کچھ نہیں کھاتے یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے نہیں کھاتے نہیں تنہائی میں بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ایک قطرہ پانی پینا یا ایک دانہ نگل جانا بھی تمہارے لیے ناممکن ہوتا ہے پھر یہ ساری رکاوٹ ایک خاص وقت تک رہتی ہے ادھر مغرب کی اذان ہوئی اور تم افطار کے لیے لپ کے اب رات بھر بے خوف و خطر تم جب اور جو چیز چاہتے ہو کھاتے ہو اور کرو یہ کیا چیز ہے اس کی تہم خدا کا خوف ہے اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے آخرت کی زندگی اور خدا کی عدالت پر ایمان ہے قرآن اور رسول کی سخت اطاعت ہے فرض کا زبردست احساس ہے صبر اور مصائب کے مقابلے کی مشق ہے خدا کی خوشنودی کے مقابلے میں خواہشات نفس کو روکنے اور دبانے کی طاقت ہے ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ پورے تیز دن تک یہ روزے تمہاری تربیت کریں اور تمہارے اندر یہ تمام اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ تم پورے اور پکے مسلمان بنو اور یہ اوصاف تمہیں اس عبادت کے قابل بنائیں جو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر وقت بجا لانی چاہیے پھر دیکھو اللہ تعالی نے تمام مسلمانوں کے لیے روزہ ایک ہی مہینے میں فرض کیا تاکہ سب مل کر روزہ رکھیں علیحدہ علیحدہ نہ رکھیں اس کے بے شمار دوسرے فائدے بھی ہیں ساری اسلامی آبادی میں پورا ایک مہینہ پاکیزگی کا مہینہ ہوتا ہے ساری فضا پر ایمان اور خوف خدا اور اتات احکام اور پاکیزگی اخلاق اور حسن عمل چھا جاتا ہے اس فضا میں برائیاں دب جاتی ہیں اور نیکیاں ابھرتی ہیں اچھے لوگ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں برے لوگ بدی کے کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں امیروں میں غریبوں کی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے خدا کی راہ میں مال صرف کیا جاتا ہے سارے مسلمان ایک حال میں ہوتے ہیں اور یہ ایک حال میں ہونا ان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب ایک جماعت ہیں ان میں برادری ہمدردی اور باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ کارگر نسخہ ہے یہ سب ہمارے ہی فائدے ہیں ہمیں بھوکا رکھنے سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں اس نے ہماری بھلائی ہی کے لیے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں اس فرض کو جو لوگ بغیر کسی معقول وجہ کے ادا نہیں کرتے وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں اور سب سے زیادہ شرمناک طریقہ ان کا ہے جو رمضان میں اعلانیاں کھاتے پیتے ہیں وہ گویا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہیں ہم کو اسلام کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم ایسے بے باک ہیں جس کو خدا مانتے ہیں اس کی اطاعت سے بھی کلم کھلا منہ موڑ جاتے ہیں بتاؤ جن لوگوں کے لیے اپنی جماعت سے الگ ہونا ایک آسان بات ہو جن کو اپنے خالق اور رازق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئے جو اپنے دین کے سب سے بڑے پیشوا کے مقرر کیے ہوئے قانون کو اعلانیاں توڑ دیں ان سے کوئی شخص کس وفاداری کس نیک چلنی اور امانت داری کس فر شناسی اور پابندی قانون کی امید کر سکتا ہے زکات تیسرا فرض زکوت ہے مصنف نے اس کی تشریح کی ہے زکوات صرف روپے میں نہیں بلکہ سونے اور چاندی اور تجارتی مال اور مویشیوں اور زمین کی پیداوار میں بھی ہے ان سب چیزوں میں کتنی مقدار میں کتنی زکوٰۃ ہے یہ تم کو فقہ کی کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے یہاں محض زکوات کی مصلحت اور اس کے فائدے سمجھانا مقصود ہے اس لیے صرف روپے کو مثال کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مالدار پر فرض کیا ہے کہ اگر اس کے پاس کم سے کم چالیس روپے ہوں اور ان پر پورا ایک سال گزر جائے تو وہ ان میں سے ایک روپیہ کسی غریب رشتے دار یا کسی محتاج کسی مسکین کسی نومسلم کسی مسافر یا کسی قرضدار شخص کو دے دے اس طرح اللہ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کے لیے کم از کم ڈھائی فیصد حصہ مقرر کر دیا ہے اس کی بھی تشریح مصنف نے کچھ اس طرح سے کی ہے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں یعنی سیدوں اور ہاشمیوں کے لیے زکوٰۃ حرام کر دی ہے مطلب یہ ہے کہ سادات بنی ہاشم پر زکات دینا تو فرض ہے مگر زکوۃ لینا ان کے لیے جائز نہیں جو شخص کسی غریب سید ہاشمی کی مدد کرنا چاہتا ہو وہ ہدیہ یا تحفہ دے سکتا ہے صدقہ خیرات اور زکات نہیں دے سکتا اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ دے تو یہ احسان ہے جس کا ثواب اور زیادہ ہوگا دیکھو یہ حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا وہ تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں ہے لیکن وہ فرماتا ہے کہ تم نے اگر خوش دلی کے ساتھ میری خاطر اپنے کسی غریب بھائی کو کچھ دیا تو گویا مجھ کو دیا اس کی طرف سے میں تم کو کئی گنا زیادہ بدلا دوں گا البتہ شرط یہ ہے کہ اس کو دے کر تم کوئی احسان نہ جتاؤ اس کو ذلیل و حقیر نہ کرو اس سے شکریہ کی بھی خواہش نہ رکھو یہ بھی کوشش نہ کرو کہ تمہاری اس بخشش کا لوگوں میں چرچا ہو اور لوگ تمہاری تعریف کریں کہ فلاں صاحب بڑے سخید آتا ہیں اگر ان تمام ناپاک اعداد سے اپنے دل کو پاک رکھو گے اور محض میری خوشنودی کے لیے اپنی دولت میں سے غریبوں کو حصہ دو گے تو میں اپنی بے پایا دولت میں سے تم کو وہ حصہ دوں گا جو کبھی ختم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو بھی ہم پر اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح نماز روزے کو فرض کیا ہے یہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے اور اس کو رکن اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں میں خدا کی خاطر قربانی اور ایثار کرنے کی صفت پیدا کرتا ہے اور خود غرضی اور زرپرستی کی بری صفات کو دور کرتا ہے لکشمی کی پوجا کرنے والا اور روپے پر جان دینے والا حریث اور بخیل آدمی اسلام کے کسی کام کا نہیں جو شخص خدا کے حکم پر اپنی گاڑی محنت سے کمایا ہوا مال اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر قربان کر سکتا ہو وہی اسلام کے سیدھے راستے پر چل سکتا ہے زکوٰۃ مسلمان کو اس قربانی کی مشق کراتی ہے اور اس کو اس قابل بناتی ہے کہ خدا کی راہ میں جب مال صف کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی دولت کو سینے سے چمٹائے نہ بیٹھا رہے بلکہ دل کھول کر خرچ کرے زکوٰۃ کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں کوئی مسلمان ننگا بھوکا اور زلیل و خوار نہ ہو جو امیر ہیں وہ غریبوں کو سنبھال لیں اور جو غریب ہیں وہ بھیک مانگتے نہ پھریں کوئی شخص اپنی دولت کو صرف اپنے عیش و آرام اور اپنی شان و شوکت ہی پر نہ اڑا دے بلکہ یہ بھی یاد رکھے کہ اس میں اس کی قوم کے یتیموں اور بیواؤں اور محتاجوں کا بھی حق ہے اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو کام کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں مگر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے اس میں ان بچوں کا بھی حق ہے جو قدرت سے دماغ اور ذہانت لائے ہیں مگر غریب ہونے کی وجہ سے تعلیم نہیں پا سکتے اس میں ان کا بھی حق ہے جو معذور ہو گئے ہیں اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے جو شخص اس حق کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ تم اپنے پاس روپے کے کھتے کے کھتے بھرے بیٹھے رہو کوٹھیوں میں ایش کرو موٹروں میں چڑھے چڑھے پھرو اور تمہاری قوم کے ہزاروں آدمی روٹیوں کے محتاج ہوں اور ہزاروں آدمی اور ہزاروں کام کے آدمی بیکار مارے مارے پھریں اسلام ایسی خود کا دشمن ہے کافروں کو ان کی تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ دولت ان کے ہاتھ لگے اس کو سمیٹ سمیٹ کر رکھیں اور اسے سوت پر چلا کر آس پاس کے لوگوں کی کمائی بھی اپنے پاس کھینچ لی لیکن مسلمانوں کو ان کا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر خدا تمہیں اس قدر رزق دے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو اس کو سمیٹ کر نہ رکھو بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کو دو تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں اور تمہاری طرح وہ بھی کچھ کمانے اور کام کرنے کے قابل ہو جائیں حج چوتھا فرض حج ہے یہ عمر میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے اور وہ بھی صرف ان کے لیے جو مکہ معظمہ تک جانے کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں جہاں اب مکہ معظمہ آباد ہے یہاں اب سے ہزاروں برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا اللہ نے ان کے خلوص اور محبت کی یہ قدر فرمائی کہ اس کو اپنا گھر قرار دیا اور فرمایا کہ جس کو ہماری عبادت کرنی ہے وہ اسی گھر کی طرف رخ کر کے عبادت کرے اور فرمایا کہ ہر مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو بشرط استطاعت عمر میں کم از کم ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے آئے اور اسی محبت کے ساتھ ہمارے اس گھر کا طواف کرے جس کے ساتھ ہمارا پیارا بندہ ابراہیم علیہ السلام طواف کرتا تھا پھر یہ بھی حکم دیا کہ جب ہمارے گھر کی طرف آؤ تو اپنے دلوں کو پاک کرو نفسانی خواہشات کو روکو خوریزی اور بدکاری اور بدزبانی سے بچو اسی ادب و احترام اور آجزی کے ساتھ آؤ جس کے ساتھ تم کو اپنے مالک کے دربار میں حاضر ہونا چاہیے یہ سمجھو کہ ہم اس بادشاہ کی خدمت میں جا رہے ہیں جو زمین اور آسمان کا حاکم ہے اور جس کے مقابلے میں سب انسان فقیر ہیں اس آجزی کے ساتھ جب آؤ گے اور خلوص دل کے ساتھ ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمہیں اپنی نوازشوں سے مالا مال کر دیں گے ایک لحاظ سے دیکھو تو حج سب سے بڑی عبادت ہے خدا کی محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ اپنے کاروبار چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں سے جدا ہو کر اتنے لمبے سفر کی ذہنت ہی کیوں برداشت کرے گا اس لیے حج کا ارادہ خود ہی محبت اور اخلاص کی دلیل ہے پھر جب انسان اس سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کی کیفیت عام سفروں جیسی نہیں ہوتی اس سفر میں زیادہ تر اس کی توجہ خدا کی طرف رہتی ہے اس کے دل میں شوق اور بلبلا بڑھتا چلا جاتا ہے جوں جوں کعبہ قریب آتا جاتا ہے محبت کی آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے گناہوں اور نافرمانیوں سے دل خود بخود نفرت کرتا ہے پچھلے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے آئندہ کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے کہ فرما برداری کی توفیق بخشے عبادت اور ذکر الٰہی میں مزہ آنے لگتا ہے سجدے لمبے لمبے ہونے لگتے ہیں اور دیر تک سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا قرآن پڑھتا ہے تو اس میں کچھ لطف ہی اور آتا ہے روزہ رکھتا ہے تو اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہوتی ہے پھر جب وہ حجاز کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو اسلام کی ساری ابتدائی تاریخ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے چپے چپے پر خدا سے محبت کرنے والوں اور اس کے نام پر جان نثار کرنے والوں کے آثار دکھائی دیتے ہیں وہاں کی ریت کا ایک ایک ذرہ اسلام کی عظمت پر گواہی دیتا ہے اور وہاں کی ہر کنکری پکارتی ہے کہ یہ ہے وہ سرزمین جہاں اسلام پیدا ہوا اور جہاں سے خدا کا کلمہ بلند ہوا اس طرح مسلمان کا دل خدا کے عشق اور اسلام کی محبت سے بھر جاتا ہے اور وہاں سے وہ ایسا گہرا اثر لے کر آتا ہے جو مرتے دم تک دل سے محک نہیں ہوتا دین کے ساتھ اللہ نے حج میں دنیا کے بھی بے شمار فائدے رکھے ہیں حج کی وجہ سے مکہ دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بنا دیا گیا ہے زمین کے ہر کونے سے اللہ کا نام لینے والے ایک ہی زمانے میں وہاں جمع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں آپس میں اسلامی محبت قائم ہوتی ہے اور یہ نقش دلوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ مسلمان خواہ کسی ملک اور کسی نسل کے ہوں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک ہی قوم ہیں اس بنا پر حج ایک طرف خدا کی عبادت ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی کانفرنس بھی ہے اور مسلمانوں کی عالمگیر برادری میں اتحاد پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی حمایت اسلام آخری فرض جو خدا کی طرف سے تم پر عائد کیا گیا ہے حمایت اسلام ہے اگرچہ یہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے مگر یہ اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے اور قرآن و حدیث میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے حمایت اسلام کیا چیز ہے اور کیوں فرض کی گئی ہے اس کو تم ایک مثال سے بآسانی سمجھ سکتے ہو فرض کرو کہ ایک شخص تم سے دوستی کرتا ہے مگر ہر آزمائش کے موقع پر ثابت ہوتا ہے کہ اس کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں وہ تمہارے فائدے اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جس کام میں تمہارا نقصان ہوتا ہو اس کو وہ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر بے تکلف کر گزرتا ہے جس کام میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے اس میں تمہارا ساتھ دینے سے وہ صرف اس لیے پرہیز کرتا ہے کہ اس میں خود اس کا کوئی فائدہ نہیں تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا کہیں تمہاری برائی کی جا رہی ہو تو وہ خود بھی برائی کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے یا کم از کم تمہاری برائی کو خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تمہارے دشمن تمہارے خلاف کوئی کام کریں تو وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے یا کم از کم تمہیں ان کی شرارتوں سے بچانے کی ذرا کوشش نہیں کرتا بتاؤ کیا تم ایسے شخص کو اپنا دوست سمجھو گے تم یقیناً کہو گے ہرگز نہیں اس لیے کہ وہ محض زبان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے مگر در حقیقت دوستی اس کے دل میں نہیں ہے دوستی کے معنی تو یہ ہیں کہ انسان جس کا دوست ہو اس سے محبت اور خلوص رکھے اس کا ہمدرد و خیر خواہ ہو وقت پر اس کے کام آئے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرے اس کی برائی سننے تک کا روادار نہ ہو جب یہ بات اس میں نہیں تو وہ منافق ہے اس کا دوستی کا دعویٰ جھوٹا ہے اسی مثال پر قیاس کر لو کہ جب تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تم پر کیا فرض عائد ہوتا ہے مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تم میں اسلامی ہمیت ہو ایمانی غیرت ہو اسلام کی محبت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی سچی خیر خواہی ہو تم خواہ دنیا کا کوئی کام کرو اس میں اسلام کا مفاد اور مسلمانوں کی بھلائی ہمیشہ تمہارے پیش نظر رہے اپنے ذاتی فائدے کی خاطر یا اپنے کسی ذاتی نقصان سے بچنے کی خاطر تم سے کبھی کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو اسلام کے مقاصد اور مسلمانوں کی فلاح کے خلاف ہو اور ہر اس کام میں دل اور جان اور مال سے حصہ لو جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو اور ہر اس کام سے الگ رہو رہ جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ اپنے دین اور اپنی دینی جماعت کی عزت کو اپنی عزت سمجھو جس طرح تم خود اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے اسی طرح اسلام اور اہل اسلام کی توہین بھی برداشت نہ کرو جس طرح تم خود اپنے خلاف اپنے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیتے اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا بھی ساتھ نہ دو جس طرح تم اپنی جان و مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی پر آمادہ ہو جاتے ہو اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی ہر قربانی پر آمادہ رہو یہ صفات ہر اس شخص میں ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو ورنہ اس کا شمار منافقوں میں ہوگا اور اس کا عمل خود ہی اس کے زبانی دعوے کو جھوٹا ثابت کر دے گا اسی حمایت اسلام کا ایک شعبہ وہ ہے جس کو شریعت کی زبان میں جہاد کہتے ہیں جہاد کے لفظی معنی ہیں کسی کام میں انتہائی طاقت صرف کر دینا اس معنی کے لحاظ سے جو شخص خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے روپے سے زبان سے قلم سے ہاتھ پاؤں سے کوشش کرتا ہے وہ بھی جہاد ہی کرتا ہے مگر خاص طور پر جہاد کا لفظ اس جنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو تمام دنیاوی ادراج سے پاک ہو کر محض خدا کے لیے اسلام کے دشمنوں سے کی جائے شریعت میں اس جہاد کو فرض کفایہ کہتے ہیں یعنی یہ ایسا فرض ہے جو تمام مسلمانوں پر عائد تو ہوتا ہے لیکن اگر ایک جماعت اس کو ادا کر دے تو باقی لوگوں پر سے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری ساخت ہو جاتی ہے البتہ اگر کسی اسلامی ملک پر دشمنوں کا حملہ ہو تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشندوں پر نماز اور روزے کی طرح فرض عین ہو جاتا ہے اور اگر وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کے قریب جو ملک واقع ہوں وہاں کے بھی ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ جان اور مال سے ان کی مدد کرے اور اگر ان کی مدد سے بھی دشمن کا حملہ دفاع نہ ہو تو تمام دنیا کے مسلمانوں پر ان کی حمایت اسی طرح فرض ہو جاتی ہے جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے یعنی اگر کوئی ایک شخص بھی یہ فرض ادا کرنے میں کتا کرے گا تو گناہگار ہوگا ایسی صورتوں میں جہاد کی اہمیت نماز اور روزے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ وقت ایمان کے امتحان کا ہوتا ہے جو شخص مصیبت کے وقت اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دے اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے پھر اس کی نماز کس کام کی اور اس کے روزے کی کیا وقت اور اگر کوئی بدبخت ایسا ہو کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دے تو وہ یقیناً منافق ہے اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی زکوٰۃ اور اس کا حج سب کچھ بیکار ہے باپ ششوں دین اور شریعت دین اور شریعت کا فرق احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع فقہ تصوف اب تک ہم نے تم کو جو کچھ باتیں بتائی ہیں وہ سب دین کی باتیں تھیں اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متعلق تم سے کچھ بیان کریں گے مگر سب سے پہلے تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کسے کہتے ہیں اور شریعت اور دین میں فرق کیا ہے دین اور شریعت کا فرق پچھلے اباب میں تم کو بتایا جا چکا ہے کہ تمام امبیا علیہ السلام دین اسلام ہی کی تعلیم دیتے چلے آئیں اور دین اسلام یہ ہے کہ تم خدا کی ذات و صفات اور آخرت کی جزا و سزا پر اس طرح ہی لاؤ جس طرح خدا کے سچے پیغمبروں نے تعلیم دی ہے خدا کی باتوں کو مانو اور تمام منمانے مانے طریقے چھوڑ کر اسی طریقے کو حق سمجھو جس کی طرف ان کتابوں میں رہنمائی کی گئی ہے خدا کے پیغمبروں کی اطاعت کرو اور سب کو چھوڑ کر انہیں کی پیروی کرو خدا کی عبادت میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہ کرو اسی ایمان اور عبادت کا نام دین ہے اور یہ چیز تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں مشترک ہے اس کے بعد ایک چیز دوسری بھی ہے جس کو شریعت کہتے ہیں یعنی عبادت کے طریقے معاشرت کے اصول باہمی معاملات اور تعلقات کے قوانین حرام اور حلال جائز اور ناجائز کے حدود وغیرہ ان امور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں کے حالات کا لحاظ کر کے اپنے پیغمبروں کے پاس مختلف شریعتیں بھیجی تھیں تاکہ وہ ہر قوم کو الگ الگ شائستگی اور تہذیب و اخلاق کی تعلیم و تربیت دے کر ایک بڑے قانون کی پیروی کے لیے تیار کرتے رہیں جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑا قانون دے کر بھیج دیا جس کی تمام دفعات تمام دنیا کے لیے ہیں اب دین تو وہی ہے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام نے سکھایا تھا مگر پرانی شریعتیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ان کی جگہ ایسی شریعت قائم کی گئی ہے جس میں تمام انسانوں کے لیے عبادت کے طریقے اور معاشرت کے اصول اور باہمی معاملات کے قانون اور حلال و حرام کے حدود یکساں ہیں احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور احکام معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں ایک قرآن مجید دوسرے حدیث قرآن مجید کے متعلق تو تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ہر لفظ اللہ کی طرف سے ہے رہی حدیث تو اس سے وہ روایتیں مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تشریح تھی نبی ہونے کے بعد سے تیئیس سال کی مدت تک آپ ہر وقت تعلیم اور ہدایت میں مشغول رہے اور اپنی زبان اور اپنے عمل سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے اس زبردست زندگی میں صحابی مرد اور صحابیہ عورتیں رضی اللہ عنہم اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتے دار اور آپ کی بیویاں رضی اللہ عنہم سب کی سب آپ کی ہر بات غور سے سنتے تھے ہر کام پر نگاہ رکھتے تھے اور ہر معاملے میں جو ان کو پیش آتا تھا آپ سے شریعت کا حکم دریافت کرتے تھے کبھی آپ فرماتے فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو جو لوگ حاضر ہوتے وہ اس فرمان کو یاد کر لیتے تھے اسی طرح کبھی آپ کوئی کام کسی خاص طریقے پر کیا کرتے تھے دیکھنے والے اس کو بھی یاد رکھتے اور نہ دیکھنے والوں سے بیان کر دیتے تھے کہ آپ نے فلاں کام فلاں طریقے پر کیا تھا اسی طرح کبھی کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی کام کرتا تو آپ یا تو اس پر خاموش رہتے یا نا پسندیدگی کا اظہار فرماتے یا منع کر دیتے تھے ان سب باتوں کو بھی لوگ محفوظ رکھتے تھے ایسی جتنی باتیں صحابی مردوں اور صحابیہ عورتوں رضی اللہ عنہم سے لوگوں نے سنی ان کو بعض نے یاد کر لیا اور بعض نے لکھ لیا اور یہ بھی یاد کر لیا کہ یہ خبر ہم کو کس سے پہنچی ہے پھر ان روایتوں کو رفتہ رفتہ کتابوں میں جمع کر دیا گیا اس طرح حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ فراہم ہو گیا جس میں خصوصیت کے ساتھ امام مالک اور امام بخاری اور امام مسلم اور امام ترمزی اور امام ابو دعود اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہم کی کتابیں بہت مستند خیال کی جاتی ہیں فقہ قرآن اور حدیث کے احکام پر غور کر کے بعض بزرگان دین نے عام لوگوں کی آسانی کے لیے مفصل قوانین مرتب کر دیے ہیں جن کو فقہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے چونکہ ہر شخص قرآن کی تمام باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا نہ ہر شخص کے پاس حدیث کا ایسا علم ہے کہ وہ خود شریعت کے احکام معلوم کر سکے اس لیے جن بزرگان دین نے برسوں کی محنت اور غور و تحقیق کے بعد فقہ کو مرتب کیا ہے ان کے بارے احسان سے دنیا کے مسلمان کبھی دوش نہیں ہو سکتے یہ انہیں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج کروڑوں مسلمان بغیر کسی زحمت کے شریعت کی پیروی کر رہے ہیں اور کسی کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام معلوم کرنے میں دقت نہیں پیش آتی ابتدا میں بہت سے بزرگوں نے فقہ کو اپنے اپنے طریقے پر مرتب کیا مگر رفتہ رفتہ چار فقہیں دنیا میں باقی رہ گئیں اور آج دنیا کے مسلمان زیادہ تر انہیں کی پیروی کرتے ہیں ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ جس کی ترتیب میں امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہم اور ایسے ہی چند اور بڑے بڑے علماء کا مشورہ بھی شامل تھا اسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے دو امام مالک رحمت اللہ کی فقہ یہ فقہ مالکی کے نام سے مشہور ہے تین امام شافعی رحمت اللہ کی فقہ یہ فقہ شافعی کہلاتی ہے چار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کی فقہ اس کو فقہ حنبلی کہتے ہیں یہ چاروں فکریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو سو برس کے اندر اندر مرتب ہو گئی تھی ان میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ بالکل قدرتی اختلافات ہیں چند آدمی جب کسی معاملے کی تحقیق کرتے ہیں یا کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی تحقیق اور سمجھ میں تھوڑا بہت اختلاف ضرور ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ سب حق پسند اور نیک نیکنیت اور مسلمانوں کے خیر خواہ بزرگ تھے اس لیے تمام مسلمان ان چاروں فقہوں کو برحق مانتے ہیں البتہ یہ ظاہر ہے کہ ایک معاملے میں ایک ہی طریقے کی پیروی کی جا سکتی ہے چار مختلف طریقوں کی پیروی نہیں کی جا سکتی اس لیے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنی چاہیے ان کے علاوہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی خاص فقہ کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں علم رکھنے والے آدمی کو براہ راست قرآن اور حدیث سے احکام معلوم کرنے چاہیے اور جو لوگ علم نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ جس عالم پر بھی ان کا اطمینان ہو اس کی پیروی کریں یہ لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں اور اوپر کے چار گروہوں کی طرح یہ بھی حق پر ہیں تصوف فقہ کا تعلق انسان کے ظاہری عمل سے ہے وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جیسا اور جس طرح حکم دیا گیا تھا اس کو تم بجا لائے یا نہیں اگر بجا لائے ہو تو فقہ کو اس سے کچھ بحث نہیں کہ تمہارے دل کا کیا حال تھا دل کے حال سے جو چیز بحث کرتی ہے اس کا نام تصوف ہے مصنف سید ابو ابوالعلیٰ مودودی نے اس کی تشریح بھی کی ہے قرآن میں اس چیز کا نام تزکیہ اور حکمت ہے حدیث میں اسے احسان کا نام دیا گیا ہے اور بعد کے لوگوں میں یہی چیز تصوف کے نام سے مشہور ہوئی مثلاً تم نماز پڑھتے ہو اس عبادت میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم نے وضو ٹھیک کیا ہے قبلہ روح کھڑے ہوئے ہو نماز کے تمام ارکان ادا کیے ہیں جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں وہ سب پڑھ لی ہیں اور جس وقت جتنی رکاتیں مقرر کی گئی ہیں ٹھیک اسی وقت اتنی ہی رکاتیں پڑھی ہیں جب یہ سب تم نے کر دیا تو فقہ کی روح سے تمہاری نماز پوری ہو گئی لیکن تصوف کے دیکھتا ہے کہ اس عبادت میں تمہارے دل کا کیا حال رہا تم خدا کی طرف متوجہ ہوئے یا نہیں تمہارا دل دنیا کے خیالات سے پاک ہوا یا نہیں تمہارے اندر نماز سے خدا کا خوف اور اس کے حاضر ناظر ہونے کا یقین اور صرف اسی کی خوشنودی چاہنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا یا نہیں اس نماز نے تمہاری روح کو کس قدر پاک کیا تمہارے اخلاق کہاں تک درست کیے تم کو کس حد تک سچا اور پکا عملی مسلمان بنا دیا یہ تمام باتیں جو نماز کے اصل مقصد سے تعلق رکھتی ہیں جس قدر کمال کے ساتھ حاصل ہوں گی تصوف کی نظر میں تمہاری نماز اتنی ہی زیادہ کامل ہوگی اور ان میں جتنا نقص رہے گا اسی لحاظ سے وہ تمہاری نماز کو ناقص قرار دے گا اسی طرح شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سب میں فقا صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جو حکم جس صورت میں دیا گیا تھا اسی صورت میں تم اسے بجا لائے یا نہیں اور تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں تمہارے اندر خلوص اور نیک نیتی اور سچی اطاعت کس قدر تھی اس فرق کو تم ایک مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہو جب کوئی شخص تم سے ملتا ہے تو تم اس پر دو حیثیتوں سے نظر ڈالتے ہو ایک حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح و تندرست ہے یا نہیں اندھا لگڑا لولا تو نہیں ہے خوبصورت ہے یا بدسورت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے یا میلا کچیلا ہے دوسری حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اس کی عادات و فسائل کا حال کیا ہے اس کی عقل سمجھ بوجھ کیسی ہے وہ عالم ہے یا جاہل؟ نیک ہے یا بد ان میں سے پہلی نظر گویا فقہ کی ہے اور دوسری نظر گویا تصوف کی ہے دوستی کے لیے جب تم کسی شخص کو پسند کرنا چاہو گے تو اس کی شخصیت کے دونوں پہلوؤں کو دیکھو گے تمہاری خواہش ہوگی کہ اس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا اسی طرح اسلام میں بھی پسندیدہ زندگی وہی ہے جس میں شریعت کے احکام کی پابندی ظاہر کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور باطن کے اعتبار سے بھی جس شخص کی ظاہری اطاعت درست ہے مگر باطن میں اطاعت کی رو نہیں ہے اس کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی خوبصورت ہو مگر مردہ ہو اور جس شخص کے عمل میں تمام باطنی خوبیاں موجود ہوں مگر ظاہری اطاعت درست نہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بہت شریف اور نیک ہو مگر بدصورت اور اپاہج ہو اس مثال سے تم کو فقہ اور تصوف کا باہمی تعلق بھی معلوم ہو گیا ہوگا مگر افسوس ہے کہ بعد کے زمانوں میں علم اور اخلاق کے زوال سے جہاں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں تصوف کے پاک چشمے کو بھی گندا کر دیا گیا لوگوں نے طرح طرح کے غیر اسلامی فلسفے گمراہ کو سے سیکھے اور ان کو تصوف کے نام سے اسلام میں داخل کر دیا عجیب عجیب قسم کے عقیدوں اور طریقوں پر تصوف کا نام چسپاں کیا جن کی کوئی اصل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے پھر اس قسم کے لوگوں نے رفتہ رفتہ اپنے آپ کو شریعت کی پابندی سے بھی آزاد کر لیا وہ کہتے ہیں کہ تصوف کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں یہ کوچا ہی دوسرا ہے صوفی کو قانون اور قاعدے کی پابندی سے کیا سروکار اس قسم کی باتیں اکثر جاہل صوفیوں سے سننے میں آتی ہیں مگر دراصل یہ بالکل غلط ہیں اسلام میں کسی ایسے تصوف کی گنجائش نہیں ہے جو شریعت کے احکام سے بے تعلق ہو کسی صوفی کو یہ حق نہیں کہ وہ نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کی پابندی سے آزاد ہو جائے کوئی صوفی ان قوانین کے خلاف عمل کرنے کا حق نہیں رکھتا جو معاشرت اور معیشت اور اخلاق اور معاملات اور حقوق و فرائض اور حدود حلال و حرام کے متعلق خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کوئی ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی نہ کرتا ہو اور آپ کے مقرر کی ہوئے طریقے کا پابند نہ ہو مسلمان صوفی کہلائے جانے کا مستحق ہی نہیں ہے تصوف تو ترقی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بلکہ عشق کا نام ہے اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بال برابر بھی انحراف نہ کیا جائے بس اسلامی تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ شریعت کے احکام کو انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ بجا لانے اور اطاعت میں خدا کی محبت اور اس کے خوف کی روح بھر دینے ہی کا نام تصوف ہے باب ہفتم شریعت کے احکام شریعت کے اصول حقوق کی قسمیں خدا کے حقوق نفس کے حقوق بندوں کے حقوق تمام مخلوقات کے حقوق عالمگیر اور دائمی شریعت اس آخری باب میں ہم شریعت کے اصول اور خاص خاص احکام بیان کریں گے جن سے تم کو معلوم ہوگا کہ اسلامی شریعت انسان کی زندگی کو کس طرح ایک بہترین ضابطے کا پابند بناتی ہے اور اس ضابطے میں کیسی کیسی حکمتیں رکھی گئی ہیں شریعت کے اصول تم اپنی حالت پر غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں تم بہت سی قوتیں لے کر آئے ہو اور ہر قوت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے کام لیا جائے تم میں عقل ہے ارادہ ہے خواہش ہے بینائی ہے سماعت ہے ذائقہ ہے ہاتھ پاؤں کی طاقت ہے نفرت اور غضب ہے شوق اور محبت ہے خوف اور لالچ ہے ان میں سے کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہر چیز تم کو اس لیے دی گئی ہے کہ تم کو اس کی ضرورت ہے دنیا میں تمہاری زندگی اور زندگی کی کامیابی اسی پر موقوف ہے کہ تمہاری طبیعت اور فطرت جو کچھ مانگتی ہے اس کو پورا کرو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ تم ان تمام قوتوں سے کام دو جو خدا نے تم کو دی ہیں پھر تم دیکھو گے کہ جتنی قوتیں تمہارے اندر رکھی گئی ہیں ان سب سے کام لینے کے ذرائع بھی تم کو دیے گئے ہیں سب سے پہلے تو خود تمہارا اپنا جسم ہے جس میں تمام ضروری آلات موجود ہیں اس کے بعد تمہارے گرد و پیش کی دنیا ہے جس میں ہر طرح کے بے شمار ذرائع پھیلے ہوئے ہیں تمہاری مدد کے لیے خود تمہاری اپنی جنس کے انسان موجود ہیں تمہاری خدمت کے لیے جانور ہیں نباتات اور جمادات ہیں زمین اور پانی اور ہوا اور حرارت اور روشنی اور ایسی ہی بے حد و حساب چیزیں ہیں خدا نے ان سب کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم ان سے کام لو اور زندگی بسر کرنے میں ان سے مدد حاصل کرو اب ایک دوسری حیثیت سے دیکھو تم کو جو قوتیں دی گئی ہیں وہ فائدے کے لیے دی گئی ہیں نقصان کے لیے نہیں دی گئیں ان کے استعمال کی صحیح صورت وہی ہو سکتی ہے جس سے صرف فائدہ ہو اور نقصان یا تو بالکل نہ ہو یا اگر ہو بھی تو کم سے کم جو ناگزیر ہو اس کے سوا جتنی صورتیں ہیں عقل کہتی ہے کہ وہ سب غلط ہونی چاہیے مثلاً اگر تم کوئی ایسا کام کرو جس میں خود تم کو نقصان پہنچے تو یہ بھی غلطی ہوگی اگر تم اپنی کسی قوت سے ایسا کام لو جس سے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچے تو یہ بھی غلطی ہوگی اگر تم کسی قوت کو اس طرح استعمال کرو کہ جو وسائل تمہیں دیے گئے ہیں وہ فضول ضائع ہوں تو یہ بھی غلطی ہوگی تمہاری عقل خود بھی اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ نقصان خواہ کسی قسم کا ہو دی. بچنے کے لائق چیز ہے اور اس کو اگر گوارا کیا جا سکتا ہے تو صرف اسی صورت میں جب کہ اس سے بچنا یا تو ممکن ہی نہ ہو یا اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا فائدہ ہو اس کے بعد اور آگے بڑھو دنیا میں دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں ایک تو وہ جو قصدن اپنی بعض قوتوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جن سے یا تو خود انہی کی بعض دوسری قوتوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے یا دوسرے انسانوں کو پہنچتا ہے یا ان کے ہاتھوں وہ چیزیں فضول ضائع ہوتی ہیں جو محض فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو دی گئی ہیں نہ کہ ضائع کرنے کے لیے دوسرے لوگ وہ ہیں جو قصدن تو ایسا نہیں کرتے مگر ناواقفیت کی وجہ سے ایسی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں پہلی قسم کے لوگ شریر ہیں اور ان کے لیے ایسے نقصان اور ضبطے کی ضرورت ہے جو ان کو قابو میں رکھے اور دوسری قسم کے لوگ ناواقف ہیں اور ان کے لیے ایسے علم کی ضرورت ہے جس سے انہیں اپنی قوتوں کے استعمال کی صحیح صورت معلوم ہو جائے خدا نے جو شریعت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی ہے وہ اسی ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ تمہاری کسی قوت کو ضائع کرنا نہیں چاہتی نہ کسی خواہش کو مٹانا چاہتی ہے نہ کسی جذبے کو فنا کرنا چاہتی ہے وہ تم سے نہیں کہتی کہ دنیا کو چھوڑ دو جنگلوں اور پہاڑوں میں جا رہو پھوکے مرو اور ننگے پھرو نفس کشی کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالو اور دنیا کی راحت و آسائش کو اپنے اوپر حرام کر لو نہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی شریعت اور خدا وہی ہے جس نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے وہ اپنے اس کارخانے کو مٹانا اور بے رونا کرنا کیسے پسند کرے گا اس نے انسان کے اندر کوئی قوت بیکار و بے ضرورت نہیں رکھی ہے نہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اس لیے پیدا کی ہے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جائے وہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا یہ کارخانہ پوری رونق کے ساتھ چلے ہر قوت سے انسان پورا پورا کام لے دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے اور ان تمام ذرائع کو استعمال کرے جو زمین و آسمان میں مہیا کیے گئے ہیں مگر اس طرح کی جہالت یا شرارت سے نہ خود اپنا نقصان کرے نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے خدا نے شریعت کے تمام ضابطے اسی غرض کے لیے بنائے ہیں جتنی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں ان سب کو شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے اور جو چیزیں مفید ہیں ان کو حلال قرار دیا گیا ہے جن کاموں سے انسان خود اپنا یا دوسروں کا نقصان کرتا ہے ان کو شریعت ممنوع ٹھہراتی ہے اور ایسے تمام کاموں کی اجازت دیتی ہے جو اس کے لیے فائدے مند ہوں اور کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہوں اس کے تمام قوانین اس اصول پر مبنی ہیں کہ انسان کو دنیا میں تمام خواہشیں اور ضرورتیں پوری کرنے اور اپنے فائدے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنے کا حق ہے مگر اس حق سے اس کو اسی طرح فائدہ اٹھانا مگر اس حق سے اس کو اس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جہالت اور شرارت سے وہ دوسروں کے حقوق تلخ نہ کرے بلکہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے لیے معاون اور مددگار ہو پھر جن کاموں میں ایک پہلو فائدے کا ہے اور دوسرا پہلو نقصان کا ہو ان میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ بڑے فائدے کے لیے چھوٹے نقصان کو قبول کیا جائے اور بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے فائدے کو چھوڑ دیا جائے چونکہ ہر شخص ہر زمانے میں ہر چیز اور ہر کام کے متعلق یہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے اس لیے خدا نے جس کے علم سے کائنات کا کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے انسان کی پوری زندگی کے لیے ایک صحیح ضابطہ بنا دیا ہے اس ذابطے کی بہت سی مصلحتیں اب سے صدیوں پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں مگر اب علم کی ترقی نے ان پر سے پردہ اٹھا دیا ہے بہت سی مسلحتوں کو اب بھی لوگ نہیں سمجھتے مگر جتنا علم ترقی کرے گا وہ ظاہر ہوتی چلی جائیں گی جو لوگ خود اپنے ناقص علم اور اپنی ناقص عقل پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ صدیوں تک غلطیاں کرنے اور ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر کار اسی شریعت کے کسی نہ کسی قاعدے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں مگر جن لوگوں نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیا ہے وہ جہالت اور ناواقیت کے نقصانات سے محفوظ ہیں کیونکہ ان کو خواہ مصلحتوں کا علم ہو یا نہ ہو وہ ہر حال میں محض رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ایک ایسے قانون کی پابندی کرتے ہیں جو خالص اور صحیح علم کے مطابق بنایا گیا ہے حقوق کی چار قسمیں شریعت کی روح سے ہر انسان پر چار قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں ایک خدا کے حقوق دوسرے خود اس کے نفس اور جسم کے حقوق تیسرے بندوں کے حقوق چوتھے ان چیزوں کے حقوق جن کو خدا نے اس کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ ان سے کام لے اور فائدہ اٹھائے انہی چار حقوق کو سمجھنا اور ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ایک سچے مسلمان کا فرض ہے شریعت ان تمام حقوق کو الگ الگ بیان کرتی ہے اور ان کو ادا کرنے کے لیے ایسے طریقے مقرر کرتی ہے کہ ایک ساتھ سب حقوق ادا ہوں اور حتی الامکان کوئی حق تلف نہ ہونے پائے خدا کے حقوق خدا کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان صرف اسی کو خدا مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یہ حق کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے سے ادا ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں خدا کا دوسرا حق یہ ہے کہ جو ہدایت اس کی طرف سے آئے اس کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے یہ حق محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے سے ادا ہوتا ہے اور اس کی تفصیل بھی ہم نے تم کو پہلے بتا دی ہے خدا کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے یہ حق اس قانون کی پیروی سے ادا ہو جاتا ہے جو خدا کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہوا ہے اس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں خدا کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اسی حق کو ادا کرنے کے لیے وہ فرائض انسان پر عائد کیے گئے ہیں جن کا ذکر پچھلے باب میں کیا گیا ہے کیونکہ یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے اس لیے اس کو ادا کرنے میں دوسرے حقوق کی قربانی کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے مثلا نماز روزہ وغیرہ فرائض کو ادا کرنے میں انسان خود اپنے نفس اور جسم کے بہت سے حقوق قربان کرتا ہے نماز کے لیے انسان سب اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے دن اور رات میں کئی بار اپنے ضروری کام اور اپنی دلچسپ تفریحات کو چھوڑتا ہے رمضان میں مہینہ پر بھوک پیاس اور خواہشات کو روکنے کی تکلیف اٹھاتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے مال کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کرتا ہے حج میں سفر کی تکلیف اور مال کی قربانی گوارا کرتا ہے جہاد میں خود اپنی جان اور مال قربان کر دیتا ہے اسی طرح دوسرے لوگوں کے حقوق بھی خدا کے حق پر کمبیش قربان کیے جاتے ہیں مثلا نماز میں ایک ملازم اپنے آقا کا کام چھوڑ کر اپنے بڑے آقا کی عبادت کے لیے جاتا ہے حج میں ایک شخص سارے کاروبار ترک کر کے مکہ معظمہ کا سفر کرتا ہے اور اس میں بہت سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں جہاد میں انسان محض خدا کی خاطر جان لیتا ہے اور جان دیتا ہے اسی طرح بہت سی وہ چیزیں بھی اللہ کے حق پر فدا ہو جاتی ہیں جو انسان کے اپنے اختیار میں ہیں مثلا جانوروں کی قربانی اور مال کا سرفہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے لیے ایسی حدیں مقرر کر دی ہیں کہ اس کے جس حق کو ادا کرنے کے لیے دوسرے حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کی جائے مثلاً نماز کو لو خدا نے جو نمازیں تم پر فرض کر دی ہیں ان کو ادا کرنے میں ہر طرح کی سہولتیں رکھی ہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے یا بیمار ہو تو تیمم کر لو سفر میں ہو تو نماز تصر کر دو بیمار ہو تو بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ لو پھر نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ایک وقت کی نماز میں چند منٹ سے زیادہ صرف ہو سکون کے اوقات میں انسان چاہے تو پوری سورہ بقرہ پڑھ لے مگر کاروبار کے اوقات میں لمبی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے پھر فرض نمازوں سے بڑھ کر اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھنا چاہے تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے مگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم راتوں کی نیند اور دن کا آرام اپنے اوپر حرام کر لو یا اپنی روزی کمانے کے اوقات کو نمازیں پڑھنے میں صرف کر لو یا بندکان خدا کے حقوق تلف کر کے نمازیں پڑھتے چلے جاؤ اسی طرح روزے میں بھی ہر قسم کی آسانیاں رکھی گئی ہیں صرف سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں وہ بھی سفر کی حالت میں اور بیماری میں قضا کیے جا سکتے ہیں اگر روزے دار بیمار ہو جائے اور جان کا خوف ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے روزے کے لیے جتنا وقت مقرر کیا گیا ہے اس میں ایک منٹ کا اضافہ کرنا بھی درست نہیں سہری کے آخری وقت تک کھانے کی اجازت ہے اور افطار کا وقت آتے ہی فورن روزہ کھول لینے کا حکم ہے فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص نفل روزے رکھے تو یہ خدا کی مزید خوشنودی کا سبب ہوگا مگر خدا اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم پے در پی روزے رکھتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لو کہ دنیا کے کام کاج نہ کر سکو زکاط کے لیے بھی خدا نے کم سے کم مقدار مقرر کی ہے اور وہ بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو بقدر نصاب مال رکھتے ہیں اس سے زیادہ اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو خدا اس سے خوش ہوگا مگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے نفس اور اپنے متعلقین کے حقوق کو قربان کر کے سب کچھ صدقہ و خیرات میں دے ڈالو اور خود تنگ دست ہو کر بیٹھا ہو اس میں بھی اعتدال برتنے کا حکم ہے پھر حج کو دیکھو اول تو یہ فرض ہی ان لوگوں پر کیا گیا ہے جو زیادے راہ رکھتے ہوں اور سفر کی سہولتیں برداشت کرنے کے قابل ہوں پھر اس میں مزید آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ جب سہولت ہو جا سکتے ہیں اور اگر راستے میں لڑائی ہو رہی ہو یا بدمنی ہو کہ جان کا خطرہ غالب ہو تو حج کا ارادہ ملتوی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ والدین کی اجازت بھی ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ بوڑھے ماں باپ کو تمہاری غیر موجودگی میں تکلیف نہ ہو ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں دوسروں کے حقوق کا کس قدر لحاظ رکھا ہے اللہ کے حق پر انسانی حقوق کی سب سے بڑی قربانی جہاد میں کی جاتی ہے کیونکہ اس میں انسان اپنی جان اور مال بھی خدا کی راہ میں فدا کرتا ہے اور دوسروں کی جان و مال کو بھی قربان کر دیتا ہے مگر جیسا کہ ہم نے اوپر تمہیں بتایا ہے اسلام کا اصول یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کرنا چاہیے اس اصول کو پیش نظر رکھو اور پھر دیکھو کہ چند سو یا چند ہزار یا چند لاکھ آدمیوں کے ہلاک ہو جانے کی بہ نسبت بدرجہاں زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل کو فروغ ہو خدا کا دین کفر و شرک اور دہریت کے مقابلے میں دب کر رہے اور دنیا میں گمراہیاں اور بد اخلاقیاں پھیلیں لہٰذا اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جان و مال کے کمتر نقصان کو ہماری خوشنودی کے لیے گوارا کر لو مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جتنی خوریزی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کرو بوڑھوں بچوں اور عورتوں اور زخمیوں اور بیماروں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ صرف ان لوگوں سے لڑو جو باطل کی حمایت میں تلوار اٹھاتے ہیں دشمن کے ملک میں بلا ضرورت تباہی و بربادی نہ پھیلاؤ دشمنوں پر فتح پاؤ تو ان کے ساتھ انصاف کرو کسی بات پر ان سے معاہدہ ہو جائے تو اس کی پابندی کرو جب وہ حق کی دشمنی سے پاد آ جائیں تو لڑائی بند کر دو یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ خدا کا حق ادا کرنے کے لیے انسانی حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ قربانی کو جائز نہیں رکھا گیا نفس کے حقوق اب دوسری قسم کے حقوق کو لو یعنی انسان پر خود اس کے اپنے نفس اور جسم کے حقوق شاید تم کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ انسان سب سے بڑھ کر خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے یہ واقعی حیرت انگیز ہے بھی کیونکہ ظاہر میں تو ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے اور شاید کوئی شخص بھی اس بات کا اقرار نہ کرے گا کہ وہ اپنا آپ ہی دشمن ہے لیکن تم ذرا غور کرو گے تو اس کی حقیقت تم کو معلوم ہو جائے گی انسان میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس پر جب کوئی خواہش غالب ہو جاتی ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کی خاطر جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے اپنا بہت کچھ نقصان کر لیتا ہے تم دیکھتے ہو کہ ایک شخص کو نشے کی چاٹ لگ گئی ہے تو وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے اور صحت کا نقصان روپے کا نقصان عزت کا نقصان غرض ہر چیز کا نقصان گوارا کیے جاتا ہے ایک دوسرا شخص کھانے کی لذت کا ایسا دلدادہ ہے کہ ہر قسم کی الا بلا کھا جاتا ہے اور اپنی جان کو ہلاک کیے ڈالتا ہے ایک تیسرا شخص شہوانی خواہشات کا بندہ بن گیا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے جن کا لازمی نتیجہ اس کی تباہی ہے ایک چوتھے شخص کو روحانی ترقی کی دھن سمائی ہے تو وہ اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے اپنے نفس کی تمام خواہشات کو دبا رہا ہے اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے سے انکار کر رہا ہے شادی سے بچتا ہے کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے کپڑے پہننے سے انکار کرتا ہے حتیٰ کہ سانس لینے پر بھی راضی نہیں جنگلوں اور پہاڑوں میں جا بیٹھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے ہم نے محض مثال کے طور پر انسان کی انتہا پسندی کے یہ چند نمونے پیش کیے ہیں ورنہ اس کی بے شمار صورتیں ہیں جن کو ہم رات دن اپنے گرد و پیش دیکھ رہے ہیں اسلامی شریعت چونکہ انسان کی فلح و بہبود چاہتی ہے اس لیے وہ اس کو خبردار کرتی ہے کہ تیرے اوپر خود تیرے اپنے بھی حقوق ہیں وہ ان تمام چیزوں سے اس کو روکتی ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں مثلا شراب تاڑی افیون اور دوسری نشاور چیزیں سور کا گوشت درندے اور زہریلے جانور ناپاک حیوانات خون اور مردار جانور وغیرہ کیونکہ انسان کی صحت اور اخلاق اور عقلی و روحانی قوتوں پر ان چیزوں کا بہت برا اثر ہوتا ہے ان کے مقابلے میں وہ پاک اور مفید چیزوں کو اس کے لیے حلال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تو اپنے جسم کو پاک غذاؤں سے محروم نہ کر کیونکہ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے وہ اس کو ننگا رہنے سے روکتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ خدا نے تیرے جسم کے لیے جو زینت لباس اتاری ہے اس سے فائدہ اٹھا اور اپنے جسم کے ان حصوں کو ڈھاک کر رکھ جنہیں کھولنا بے شرمی ہے وہ اس کو روزی کمانے کا حکم دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بیکار نہ بیٹھ بھیک نہ مانگ بھوکا نہ مر خدا نے جو قوتیں تجھے دی ہیں ان سے کام لے اور جس قدر ذرائع زمین و آسمان میں تیری پرورش اور آسائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کو جائز طریقوں سے حاصل کر وہ اس کو نفسانی خواہشات کے دبانے سے روکتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کر وہ اس کو نفس خوشی سے منع کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تو آرام و آسائش اور زندگی کے لطف کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے اگر تو روحانی ترقی اور خدا سے قربت اور آخرت کی نجات چاہتا ہے تو اس کے لیے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں اسی دنیا میں پوری اور پکی دنیا داری کرتے ہوئے خدا کو یاد کرنا اور اس کی نافرمانی سے ڈرنا اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کرنا دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے وہ خودکشی کو حرام کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تیری جان دراصل خدا کی ملک ہے اور یہ امانت تجھے اس لیے دی گئی ہے کہ تو خدا کی مقرر کیوں ہی مدت تک اس سے کام لے نہ اس لیے کہ اس کو ضائع کر دے بندوں کے حقوق ایک طرف شریعت نے انسان کو اپنے نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو دوسری طرف یہ بھی قید لگا دی ہے کہ ان حقوق کو ادا کرنے میں وہ کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کرے جس سے دوسرے لوگوں کے حقوق متاثر ہو کیونکہ اس طرح اپنی خواہشات اور ضرورتیں پوری کرنے سے انسان کا اپنا نفس بھی گندا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی طرح طرح کے نقصانات پہنچتے ہیں چنانچہ شریعت نے چوری لوٹ مار رشوت خیانت سود خوری اور جال سازی کو حرام کیا ہے کیونکہ ان ذرائع سے انسان جو کچھ بھی فائدہ اٹھاتا ہے وہ دراصل دوسروں کے نقصان سے حاصل ہوتا ہے چھوٹ قیبت چغل خوری اور بہتان تراشی کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ یہ سب افعال دوسروں کے لیے نقصان رساں ہیں جوئے سٹے اور لاٹری کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ اس میں ایک شخص کا فائدہ ہزاروں آدمیوں کے نقصان پر مبنی ہوتا ہے دھوکے اور فریب کے لین دین اور ایسے تمام تجارتی معاہدات کو بھی حرام کیا ہے جن میں کسی ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو قتل اور فتنہ و فساد کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ ایک شخص کو اپنے کسی فائدے یا اپنے کسی خواہش کی تسکین کے لیے دوسروں کی جان لینے یا ان کو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے زنا اور عمل قوم لوت کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ یہ افعال ایک طرف خود اس شخص کی صحت کو خراب اور اس کے اخلاق کو گندہ کرتے ہیں جو ان کا ارتکاب کرتا ہے اور دوسری طرف ان سے تمام سوسائٹی میں بے حیائی اور بد اخلاقی پھیلتی ہے گندی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نسلیں خراب ہوتی ہیں فتنے برپا ہو جاتے ہیں انسانی تعلقات بگڑتے ہیں اور تہذیب و تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے یہ تو وہ پابندیاں ہیں جو شریعت نے اس غرض سے لگائی ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق تلف نہ کرے مگر انسانی تہذیب کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں میں باہمی تعلقات اس طرح قائم کیے جائیں کہ وہ سب ایک دوسرے کی بہتری میں مددگار ہوں اس غرض کے لیے شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان کا محض ایک خلاصہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں انسانی تعلقات کی ابتدا خاندان سے ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے اس پر نظر ڈالو خاندان دراصل اس مجموعے کو کہتے ہیں جو شوہر بیوی اور بچوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے لیے اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ روزی کمانا اور خاندان کی ضروریات مہیا کرنا اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنا مرد کا فرض ہے اور عورت کا فرض یہ ہے کہ مرد جو کچھ کما کر لائے اس سے وہ گھر کا انتظام کرے شوہر اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ آسائش بہم پہنچائے اور بچوں کی تربیت کرے اور بچوں کا فرض یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں ان کا ادب ملحوظ رکھیں اور جب بڑے ہوں تو ان کی خدمت کریں خاندان کے اس انتظام کو درست رکھنے کے لیے اسلام نے دو تدویریں اختیار کی ہیں ایک یہ کہ شوہر اور باپ کو گھر کا حاکم مقرر کر دیا ہے کیونکہ جس طرح ایک شہر کا انتظام ایک حاکم کے بغیر اور ایک مدرسے کا انتظام ایک ہیڈ ماسٹر کے بغیر درست نہیں رہ سکتا اسی طرح گھر کا انتظام بھی ایک حاکم کے بغیر درست نہیں رہ سکتا جس گھر میں ہر ایک اپنی مرضی کا مختار ہوگا اس گھر میں خواہ مخواہ افراتفری مچے گی آسائش اور خوشی نام کو نہ رہے گی شوہر ایک طرف تشریف لے جائیں گے بیوی دوسری طرف کا راستہ لے گی اور بچوں کی مٹی پلید ہوگی ان سب خرابیوں کو دور کرنے کے لیے گھر کا ایک حاکم ہونا ضروری ہے اور وہ مرد ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ گھر والوں کی پرورش اور حفاظت کا ذمہ دار ہے دوسری تدبیر یہ ہے کہ گھر سے باہر کے سب کاموں کا بوجھ مرد پر ڈال کر عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائے اس کو بیرون خانہ کے فرائض سے اسی لیے سبکدوش کیا گیا ہے کہ وہ اندرون خانہ کے فرائض انجام دے اور اس کے باہر نکلنے سے گھر کی آسائش اور بچوں کی تربیت میں خلل نہ واقع ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں بالکل گھر سے باہر قدم ہی نہ نکالیں ضرورت پیش آنے پر ان کو جانے کی اجازت ہے مگر شریعت کا منشا یہ ہے کہ ان کے فرائض کا اصلی دائرہ ان کا گھر ہونا چاہیے اور ان کی قوت تمام تر گھر کی زندگی کو بہتر بنانے پر سرف ہونی چاہیے خون کے رشتوں اور شادی بیاہ کے تعلقات سے خاندان کا دائرہ پھیلتا ہے اس دائرے میں جو لوگ ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے تعلقات درست رکھتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کا مددگار بنانے کے لیے شریعت نے مختلف قاعدے مقرر کیے ہیں جو بڑی حکمتوں پر مبنی ہیں۔ ان میں سے چند قاعدے یہ ہیں ایک جن مردوں اور عورتوں کو فطرتن ایک دوسرے کے ساتھ کھل مل کر رہنا پڑتا ہے ان کو ایک دوسرے کے لیے حرام کر دیا ہے مثلاً ماں اور بیٹا باپ اور بیٹی سوتیلی بیٹی اور سوتےلا باپ سوتےلی ماں اور سوتےلا بیٹا بھائی اور بہن دودھ شریف بھائی اور بہن چچا اور بھتیجی پھپھی اور بھتیجا مامو اور بھانجی خالہ اور بھانجا ساس اور داماد خسر اور بہو ان سب رشتوں کو حرام کرنے کے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسے مرد اور عورتوں کے تعلقات نہایت پاک رہتے ہیں اور وہ خالص محبت کے ساتھ بے لوس اور بے تکلف ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں دو حرام رشتوں کے علاوہ کنبے کے دوسرے مردوں اور عورتوں کے درمیان شادی بیاہ کو جائز قرار دیا گیا تاکہ آپس کے تعلقات اور زیادہ بڑھیں جو لوگ ایک دوسرے کی عادتوں اور خصلتوں سے واقف ہوتے ہیں ان کے درمیان شادی بیاہ کا تعلق زیادہ کامیاب ہوتا ہے اجنبی گھرانوں میں جوڑ لگانے سے اکثر ناموافقت کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اسی لیے اسلام میں کفو والے کو غیر کفو پر ترجیح دی گئی ہے تین کنبے میں غریب اور امیر خوشحال اور بدحال سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص پر سب سے زیادہ حق اس کے رشتہ داروں کا ہے اس کا نام شریعت میں صلاح رحمی ہے جس کی بہت تاکید کی گئی ہے رشتہ داروں سے بے وفائی کرنے کو قطار رحمی کہتے ہیں اور یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے کوئی قرابتدار مخلص ہو یا اس پر کوئی مصیبت آئے تو خوشحال عزیزوں کا فرض ہے کہ اس کی مدد کریں صدقہ و خیرات میں بھی خاص طور پر رشتے داروں کے حق کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے چار وراثت کا قانون بھی اسی طرح بنایا گیا ہے کہ جو شخص کچھ مال چھوڑ کر مرے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ بہرحال وہ ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ اس کے رشتے داروں کو تھوڑا یا بہت حصہ پہنچ جائے بیٹا بیٹی بیوی شوہر ماں باپ بھائی بہن انسان کے سب سے زیادہ قریبی حقدار ہیں اس لیے وراثت میں پہلے انہی کے حصے مقرر کیے گئے ہیں یہ اگر نہ ہوں تو ان کے بعد جو رشتے دار قریب تر ہوں ان کو حصہ پہنچتا ہے اور اس طرح ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی دولت بہت سے عزیزوں کے کام آتی ہے اسلام کا یہ قانون دنیا میں بے نظیر قانون ہے اور اب دوسری قومیں بھی اس کی نقل کر رہی ہیں مگر افسوس کے مسلمان اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اکثر اس قانون کی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں خصوصاً لڑکیوں کا حصہ نہ دینے کی رسم پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت پھیلی ہوئی ہے حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور قرآن کے سری احکام کی مخالفت ہے خاندان کے بعد انسان کے تعلقات اپنے دوستوں ہمسایوں اہل محلہ اہل شہر اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن سے اس کو کسی نہ کسی طرح کے معاملات پیش آتے ہیں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ راست بازی انصاف اور حسن اخلاق پر برتو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ کسی کی دلازاری نہ کرو فوش گوئی اور بد کلامی سے بچو ایک دوسرے کی مدد کرو بیماروں کی عیادت کے لیے جاؤ کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو کسی پر مصیبت آئے تو اس سے ہمدردی کرو جو غریب محتاج معذور لوگ ہوں ان کو ڈھانک چھپا کر مدد پہنچاؤ یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ ننگوں کو کپڑے پہناؤ بےکاروں کو کام پر لگانے میں مدد دو اگر تم کو خدا نے دولت دی ہے تو اس کو صرف اپنے ایش میں نہ اڑا دو چاندی سونے کے برتن استعمال کرنا اور ریشمی لباس پہننا اور اپنے روپے کو فضول تفریحوں آسائشوں میں ضائع کرنا اسی لیے اسلام میں ممنوع ہے کہ جو دولت ہزاروں بندگان خدا کو رزق بہم پہنچا سکتی ہے اسے کوئی شخص صرف اپنے ہی اوپر خرچ نہ کر دے یہ ایک ظلم ہے کہ جس روپے سے بہتوں کے پیٹ پل سکتے ہوں وہ محض ایک زیور کی شکل میں تمہارے جسم پر لٹکا رہے یا ایک برتن کی شکل میں تمہاری میز پر سجا رہے یا ایک قالین بنا ہوا تمہارے کمرے میں پڑا رہے یا آتش بازی بن کر آگ میں جل جائے اسلام تم سے تمہاری دولت چھیننا نہیں چاہتا جو کچھ تم نے کمایا ہے یا ورثے میں پایا ہے اس کے وارث تم ہی ہو وہ تمہیں اس بات کا پورا حق دیتا ہے کہ اپنی دولت سے لطف اٹھاؤ وہ اس کو بھی جائز رکھتا ہے کہ جو نعمت خدا نے تم کو دی ہے اس کا اثر تمہارے لباس اور مکان اور سواری میں ظاہر ہو مگر اس کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک سادہ اور معتدل زندگی اختیار کرو اپنی ضرورتوں کو حد سے نہ بڑھاؤ اور اپنے نفس کے ساتھ اپنے عزیزوں دوستوں ہمسایوں اہل قوم اور اہل ملک اور عام انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو ان چھوٹے دائروں سے نکل کر اب بڑے دائرے پر نظر ڈالو جو تمام دنیا کے مسلمانوں پر حاوی ہے اس دائرے میں اسلام نے ایسے قوانین اور ضابطے مقرر کیے ہیں جن سے مسلمان ایک دوسرے کی بھلائی میں مددگار ہوں اور برائیاں رونما ہونے کی صورتیں جہاں تک ممکن ہو پیدا ہی نہ ہونے دی جائیں مثال کے طور پر ان میں سے چند کی طرف ہم یہاں اشارہ کرتے ہیں ایک قومی اخلاق کی حفاظت کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جن عورتوں اور مردوں کے درمیان حرام رشتے نہیں ہیں وہ ایک دوسرے سے آزادانہ میل جول نہ رکھیں عورتوں کی سوسائٹی الگ رہے اور مردوں کی الگ عورتیں زیادہ تر خانگی زندگی کے فرائض کی طرف متوجہ رہیں اگر ضرورتاً باہر نکلیں تو بناو سنگھار کے ساتھ نہ نکلیں سادہ کپڑے پہن کر آئیں جسم کو اچھی طرح ڈھانکیں چہرہ اور ہاتھ اگر کھولنے کی شدید ضرورت نہ ہو تو ان کو بھی چھپائیں اور اگر واقعی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اس کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ منہ کھولیں اس کے ساتھ مردوں کو حکم دیا کہ غیر عورتوں کی طرف دیکھنے سے پرہیز کریں اچانک نظر پڑ جائے تو نظر ہٹا لیں دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرنا معیوب ہے اور ان سے ملنے کی مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرے اور خدا نے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا جو دائرہ مقرر کر دیا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیا مانے خواہش بھی اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں تو قومی اخلاق ہی کی حفاظت کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی مرد گھٹنے اور ناف کے درمیان کا حصہ اور کوئی عورت چہرے اور ہاتھ کے سوا اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کے سامنے نہ کھولے خواہ وہ اس کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو اس کو شریعت کی زبان میں سطر کہتے ہیں اور اس کا چھپانا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں حیا کا مادہ پیدا ہو اور وہ بے حیاں نہ پھیل سکیں جن سے آخر کار بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے تین اسلام ایسی تفریحوں اور مشغلوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو اخلاق کو خراب کرنے والے اور بری خواہشات کو ابھارنے والے اور وقت اور صحت اور روپے کو ضائع کرنے والے ہوں تفریح بجائے خود نہایت ضروری چیز ہے انسان میں زندگی کی روح اور عمل کی طاقت پیدا کرنے کے لیے کام اور محنت کے ساتھ اس کا ہونا بھی لازم ہے مگر وہ ایسی ہونی چاہیے جو روح کو تازہ کرنے والی ہو نہ کہ اور زیادہ غلیز اور کسیب بنانے والی بےحدہ تفریحیں جن میں ہزاروں آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر جرائم کے فرضی واقعات اور بے شرمی کے نظارے دیکھتے ہیں تمام قوموں کے اخلاق عادات کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں خواب بظاہر کیسی ہی خوشنما ہوں چار قومی اتحاد اور فلو و بہبود کے لیے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ آپس کی مخالفت سے بچیں فرقہ بندی سے پرہیز کریں کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو نیک نیتی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں اگر تصبیہ نہ ہو سکے تو آپس میں لڑنے کے بجائے خدا پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیں قومی فلاح و بہبود کے کاموں میں ایک دوسرے کی معومنت کریں اپنی قوم کے سرداروں کی اطاعت کرتے رہیں جھگڑے برپا کرنے والوں سے الگ ہو جائیں اور آپس کی لڑائیوں سے اپنی طاقت کو برباد اور اپنی قوم کو رسوا نہ کریں 5. مسلمانوں کو غیر مسلم قوموں سے علوم و فنون حاصل کرنے اور ان کے کارآمد طریقے سیکھنے کی پوری اجازت ہے مگر زندگی میں ان کی نقالی کرنے سے روک دیا گیا ہے ایک قوم دوسری قوم کی نقالی اس وقت کرتی ہے جب وہ اپنی ذلت اور کمتری تسلیم کر لیتی ہے یہ غلامی کی بدترین قسم ہے اپنی شکست کا کھلا ہوا اعلان ہے اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ نقالی کرنے والی قوم کی تہذیب فنا ہو جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے یہ بات معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کسی قوم کی طاقت اس کے لباس یا اس کے طرز زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے علم اور اس کی تنظیم اور اس کی قوت عمل کے سبب ہوتی ہے پس اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ چیزیں لو جن سے قوم طاقت حاصل کرتی ہیں نہ کہ وہ چیزیں جن سے قوم غلام ہوتی ہیں اور آخر کار دوسروں میں جذب ہو کر اپنی قومی ہستی ہی فنا کر دیتی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں مسلمانوں کو تعصب اور تنگ نظری کی تعلیم نہیں دی گئی ہے ان کے بزرگوں کو برا کہنے یا ان کے مذہب کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے خود جھگڑا نکالنے سے بھی روکا گیا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ صلاح واشتی رکھیں اور ہمارے حقوق پر دسترازی نہ کریں تو ہم کو بھی ان کے ساتھ سلاح رکھنے اور دوستی کا برتاؤ کرنے اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی گئی ہے ہماری اسلامی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر انسانی ہمدردی اور خوش اخلاقی برتیں کچھ خلقی اور ظلم اور تنگدلی مسلمانوں کی شان سے بعید ہے مسلمان دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ حسن اخلاق اور شرافت اور نیکی کا بہترین نمونہ بنے اور اپنے اصولوں سے دلوں کی تسخیر کرے تمام مخلوقات کے حقوق اب ہم مختصراً چوتھی قسم کے حقوق بیان کریں گے خدا نے اپنی بے شمار مخلوق پر انسان کو اختیارات آتا کیے ہیں انسان اپنی قوت سے ان کو تابع کرتا ہے ان سے کام لیتا ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے بالا تر مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کو ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے مگر اس کے مقابلے میں ان چیزوں کے حقوق بھی انسان پر ہیں اور وہ حقوق یہ ہیں کہ انسان ان کو فضول ضائع نہ کرے ان کو بلا ضرورت نقصان یا تکلیف نہ پہنچائے اپنے فائدے کے لیے ان کو کم سے کم اور اتنا ہی نقصان پہنچائے جو ضروری ہو اور ان کو استعمال کرنے کے لیے بہتر سے بہتر طریقے اختیار کرے شریعت میں اس کے متعلق بکثرت احکام بیان ہوئے ہیں مثلا جانوروں کو صرف ان کے نقصان سے بچنے کے لیے یا غذا کے لیے ہلاک کرنے کی اجازت دی گئی ہے مگر بلا ضرورت کھیل اور تفریح کے لیے ان کی جان لینے سے روکا گیا ہے کھانے کے جانوروں کو ہلاک کرنے کے لیے ذبح کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے جو حیوان سے مفید گوشت حاصل کرنے کا سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے اس کے سوا جو طریقے ہیں وہ اگر کم تکلیف دیں ہیں تو گوشت کے بہت سے فائدے ان میں ضائع ہو جاتے ہیں اور اگر گوشت کے فائدے محفوظ رکھنے والے ہیں تو ذبح کے طریقے سے زیادہ تکلیف دے ہیں اسلام ان دونوں پہلوؤں سے بچنا چاہتا ہے اسلام میں جانوروں کو تکلیف دے دے کر بیرحمی کے ساتھ مارنا سخت مکروہ ہے وہ زہریلے جانوروں اور درندوں کو صرف اس لیے مارنے کی اجازت دیتا ہے کہ انسانی جان ان کی جان سے زیادہ پیمتی ہے مگر ان کو بھی عذاب دے کر مارنا جائز نہیں رکھتا جو حیوانات سواری اور باربرداری کے کام آتے ہیں ان کو بھوکا رکھنے اور ان سے سخت مشقت لینے اور ان کو بیرہمی کے ساتھ مارنے پیٹنے سے منع کرتا ہے پرندوں کو خواہ مخوا قید کرنا بھی مکرو قرار دیتا ہے جانور تو جانور اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ درختوں کو بے فائدہ نقصان پہنچایا جائے تم ان کے پھل پھول توڑ سکتے ہو مگر انہیں خواہ مخواب برباد کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں نباتات تو پھر بھی جان رکھتے ہیں اسلام کسی بے جان چیز کو بھی فضول ضائع کرنا جائز نہیں رکھتا حتیٰ کہ پانی کو بھی خواہ مخواب بہانے سے منع کرتا ہے عالمگیر اور دائمی شریعت یہ اس شریعت کے احکام اور قوانین کا ایک بہت ہی سرسری سا خلاصہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے بھیجی گئی ہے اس شریعت میں انسان اور انسان کے درمیان بجز عقیدے اور عمل کے کسی اور چیز کی بنا پر فرق نہیں کیا گیا ہے جن مذہبوں اور شریعتوں میں نسل اور ملک اور رنگ کے لحاظ سے انسانوں میں امتیاز کیا گیا ہے وہ کبھی عالمگیر نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک نسل کا انسان دوسری نسل کا انسان نہیں بن سکتا نہ ساری دنیا سمٹ کر ایک ملک میں سما سکتی ہے نہ ہفچی کی, کی سیاہی اور چینی کی زردی اور فرنگی کی سفیدی کبھی بدل سکتی ہے اس لیے اس قسم کے مذاہب اور قوانین لازمی طور پر ایک ہی قوم میں رہتے ہیں ان کے مقابلے میں اسلام کی شریعت ایک عالمگیر شریعت ہے ہر شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے وہ شریعت کی روسے مسلمانوں کی قوم میں بالکل مساوی حقوق کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے یہاں نسل زبان ملک وطن رنگ کسی چیز کا بھی کوئی امتیاز نہیں پھر یہ شریعت ایک دائمی شریعت بھی ہے اس کے قوانین کسی مخصوص قوم اور مخصوص زمانے کے رسم و رواج پر مبنی نہیں ہیں بلکہ اس فطرت کے اصول پر مبنی ہیں جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے جب یہ فطرت ہر زمانے اور ہر حال میں قائم ہے تو وہ قوانین بھی ہر زمانے اور ہر حال میں قائم رہنے چاہئیں جو اس پر مبنی ہوں وما علیناغ